یہ بات تو ٹھیک نہیں اس کو ہٹا دیجیے وہی ارے ہمارے سب ساتھی لوگ ساتھیوں گے جگہ جگہیں گے نہیں ہے آپ بیٹھیں گے نہیں میں بھی چٹائی بیٹھوں گا شیف تو رکھے یہ ان حضرات نے کیا ہے تو آپ نہیں یہ ہمارے علماء حضرات ہم بڑے بڑے ہیں چلو نا امیر بھائی آئیے تو جس پر سب بیٹھیں گے اسی پر مجھے سب کہاں بیٹھوائیں گے اس کے آ جاؤ پانی تھوڑا سا یہاں رکھ لیجئے بران شریف اور یہاں اندر کر دیں آبادی بہت ہے بہت زیادہ حالات ہے ٹھیک ہے حالات یہاں کہیں کہیں بیچ میں کچھ مسلمان کم ہیں باقی تو اکثر جگہ زیادہ ہیں بہت بڑی بڑی آبادی بیٹھے قریب اور لوگ یہاں آ جائیں نا بغل میں ہمارے مولانا آپ یہاں آئیے آپ یہاں ایک اچھا رہے گا اچھا نہیں لگتا آپ اور ایک دم ایک دم قریب ہو کے بیٹی بہت زور سے بولنا پڑے گا مولانا ادھر جا آ گیا آپ بالکل چائے ملے گی چائے یہیں آئے گی آپ اس کی ٹینشن نہیں بڑی ہوگی اس میں مولانا حضرات کے علاوہ سب بہت گنا بیٹھے اور لوگوں کے لیے آپ لوگ چلے جائیں ان کے لیے الگ سے ٹائم رکھے بہت زیادہ مولانا کے قریب لوگ ہیں ان کو تو بیٹھا سکتے کہیں آفت نہ کھڑی ہو جائے نہیں نہیں وہ نہیں ہے سبھی جی دو تین لوگ ہیں وہ قریب رہے اور غریب آئے تو ڈاکٹر صاحب آگے بولنے میں آسانی رہے جتنا قریب رہیں گے بولنے میں آسان رہے گا آگے جیسے پانی منگایا ہے نا جی پانی آپ یہاں آرام سے بیٹھ رہیے سب آ گئے ہیں نا جی جی میں یہ ڈاکٹر صاحب نے سیویل بھائی ہمارے عرفان بھائی ان کے ساتھ ہم جو کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں کہیں پریشانی میں بڑھ یہ مسائل پر بحث آرام سے کم سے کم اتنا تو وعدہ کریں کہ یہاں کی بات بلا اجازت کے آگے نہ بڑھائیں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أدمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله عز وجل وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وهو فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فقال الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء و أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز مکرم قابل قدر علماء کرام اس وقت آ حضرات کے درمیان ہماری حیثیت بس ایک ساتھی کی ہے مذاکرہ کی حیثیت سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کر رہا ہوں لیکن سب سے پہلے یہ وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ درمیان گفتگو جو بات قابل اشکال نظر آئے اس کو نوٹ کرتے جائیں درمیانی گفتگو اعتراض کرنے سے پھر بات جو کہنی ہوتی ہے ہو وہ بات رک جاتی ہے نوٹ کر کے رکھیں تاکہ اخیر میں جن باتوں پر اعتراض ہو اشکال ہو ان اعتراضات اور اشکالات کو رفع کیا جائے اعتراضات میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو اصل موضوع ہو جو اصل گفتگو ہو ان پر اعتراض پہلے کیا جائے پھر اس کے دائیں بائیں جو اعتراضات آتے ہوں ان کو سامنے رکھا جائے جو اصل موضوع ہے جو بحث ہے سب سے پہلے جب وہ مسئلہ طے ہو جائے تو اس کے دائیں بائیں جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کو حل کرنا آسان ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ دلائل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اگر کوئی ہماری رہنمائی کرتا ہے ہماری غلطی پر تمبیح کرتا ہے تو وہ ہمارا محسن ہم اپنی باتوں کو واپس لینے میں کوئی جھجھک محسوس نہیں کرتے اکابر اہل حق علماء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جہاں بھی ان کو تمبیح کی گئی اور ان کو اپنی غلطی معلوم ہو گئی انہوں نے رجوع کرنے میں کوئی دریگ نہیں کیا اس تمہید کے بعد ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں اس وقت جو گفتگو کرنی ہے اس گفتگو کا موضوع ہے تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت کے کچھ مسائل اور کچھ حقائق اور کچھ اس کی مذرتیں کچھ اس کے نقصانات وہ ہمیں حضرات کے سامنے رکھنی ہیں اور یہ گفتگو اصل علماء کے سے باقی لوگ جو اور بیٹھ گئے ہیں <سؤال> یا تو وہ سنیں نا اور اگر سنیں تو آگے بات کو بڑھائیں نا اس لیے کہ مسئلہ بہت اہم ہے بہت باریک ہے دلائل کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے اور سب سے بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ کہتے کسے ہیں تبلیغ کس چیز کا نام تبلیغ کے معنی کیا اور یہ جو کام چل رہا ہے یہ کیا واقعی تبلیغ ہے یا کوئی اور کام جب تک کوئی کام متعین نہ ہو تب تک اس کا کوئی حکم متعین نہیں ہو سکتا پہلے کام متعین ہو کہ یہ کام ہے کیا پھر اس کے بعد اس کا حکم متعین ہوتا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں یہ سراحت موجود ہے کہ تبلیغ کے حقیقی معنی ہیں تبلیغ الاسلام اسلام تبلیغ الاسلام ال القفار فطرتن کچھ آواز تیز ہے بہرحال کوشش کرتا ہوں تبلیغ الاسلام اسلام ال یبلغ تبلیغ کے معنی پہنچانا جس کے پاس چیز نہ پہنچی ہو اس کے پاس پہنچانا اور جس کے پاس پہنچ چکی ہو اس کے پاس پہنچانے کے کوئی معنی بنتے نہیں تو لکھا یہ ہے کہ تبلیغ الاسلام ال یہ تبلیغ کے حقیقی معنی ہے اصلی معنی ہے یعنی کافر کے پاس اسلام کی دعوت پیش کرنا لیکن اس لفظ کا استعمال لغوی معنی پر بھی ہوتا ہے اور بہت جگہ ہوا بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں پرانے مجید میں بھی ہیں حدیث پاک میں بھی ہیں کہ ان کا ایک اصطلاحی معنی مقرر ہے شرعی معنی عرفی معنی مقرر ہے لیکن معنی، لغوی معنی میں وہ استعمال کیے جاتے ہیں لفظ سلاد سلاد کے شرعی معنی سب کو معلوم ہے وہ عقیم الصلاح نماز قائم کرو تو سب کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے رکو سجدے کرنے ہیں سنا پڑھنی ہے تو پڑھنا ہے دعائے فنود پڑھنی ہے یہ ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں کہ یہ سلاد کے شرعی معنی ہے لیکن دوسرے مقام پر یہی سلاد دوسرے معنی میں استعمال ہوئے ان اللہ و ملائی کا توہ یو یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے وہاں یوسل کے معنی کچھ اور وما کان سولاۃ ہم اند البی کی اللہوں او تصدی ہے یہاں سلاد کے معنی کچھ اور ان سلا کا علیہ سکن الحم یہاں سلاد کے معنی کچھ اور تو ایک ہی لفظ کئی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے دائیں بائیں سے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہاں کس معنی میں یہ بولا گیا لیکن اس لفظ کا ایک شرعی معنی ہے جب وہ متلق بولا جاتا ہے تو اس کا وہی جو معنی متعین ہے اسی جانب ذہن جاتا ہے جیسے کسی کا نام ہے احسن تو احسن بولتے ہی دماغ میں وہی وہی لڑکا آئے گا فلانے کا نام احسن جبکہ احسن کے معنی سب سے زیادہ خوبصورت تو کبھی کبھی یہ لغوی معنی میں بھی کسی کو بول دیا جاتا ہے کہ آدمی احسن ہے یعنی بہت خوبصورت ہے تو تبلیغ کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ دعوت الاسلام الاقفات کافروں کو اسلام کی دعوت پہنچانا دوسرے لغوی معنی میں بولتے ہیں یوں کہ تبلیغ الاحکام الالمسلمین مسلمانوں کے پاس احکامات پہنچانا دینی مسائل کو بتانا تو جب لغوی معنی میں بولا جاتا ہے تو اس کے الگ الگ تبلیغ الحکام الاسلام یعنی پڑھانے کی شکل میں پہنچائیں تو تعلیم تقریر کے انداز میں پہنچائیں تو واضح ہے اور تذکیر ہے واض ہے نصیحت ہے اس طرح سے پھر اس کے مستقل الگ الگ نام ہیں ترغیب ہے تذکیر ہے اہل اسلام کے پاس ان کو شوق دلانے کے بعد کوئی بات پہنچائی جاتی ہے مسلمانوں کو اسلام پر جمنے کے لیے کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کا نام ترغیب ہے ترہیب ہے تذکیر ہے واض ہے نصیحت ہے اور باقاعدہ وہ چیز پڑھائی جاتی ہے تو اس کا نام تعلیم سبکن سبکن جب وہ چیز پڑھائی جاتی ہے تو اس کا نام تعلیم تو جب جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے تبلیغ الاسلام الکفار کے معنی سے دیکھتے ہیں تو یہ کام جو چل رہا ہے یہ تبلیغ نظر نہیں آتا اور جب لغوی معنی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر تذکیر اور ترغیب پائی جاتی ہے شوق دلانے کے معنی یاد دلانے کے معنی قریب کرنے کے معنی تو ایک بحث تو یہ ہے اس لحاظ سے حضرت مولانا الیاس رحمتہ اللہ علیہ نے جو نام تجویز کیا تھا جو سوچا تھا کہ میں تو اس کا نام تحریک ایمان رہا وہ نام مناسب تھا یا ایک ہی اصلاحی تحریک کہ یا ایک ہی ترغیبی جماعت یا ایک مسلق جماعت کہیں بہرحال محض اگر اس کو تبلیغی جماعت کہیں تو اعتراض لازم نہیں آتا ہے لیکن تبلیغی جماعت کہہ کر تبلیغ کے جو دلائل ہیں یعنی کافروں کو اسلام پہنچانے کے جو دلائل ہیں ان کو بیان کرنا اس کام پر یہ بات سمجھنے کی اگر کسی کو نماز سمجھانا ہے تو نماز کی آیت پڑھی جائے اگر کسی کو روزہ سمجھانا ہے تو روزہ سمجھ... روزہ کی آیت پڑھی جائے کسی کو زکات سمجھانا ہے تو زکات کی آیت پڑھی جائے کسی کو حج سمجھانا ہے تو حج کی آیت پڑھی جائے آیت کچھ پڑھی جائے سمجھایا کچھ جائے تو سامنے والے کو دھوکہ لگتا ہے وہ سمجھتا ہے اس آیت میں یہی بیان ہو تو کام کے حساب سے نماز کی طرف بلانے والی آیت پڑھی جا سکتی ہے روزہ کی طرف بلانے والی آیت پڑھی جا سکتی ہے لوگوں کو شوق دلانے والی آیت پڑھی جاتی ہے جنت و جہنم میں جس کا ذکر ہے اس آیت کو پڑھی جا سکتی ہے لیکن جو خصوصیت کے ساتھ کافروں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے کافروں کے سامنے اسلام پیش کرنے کے لیے آیات و حدیث آیات و احادیث ہیں یا ایک یا, یا ایک کافر کو مسلمان بنانے کے لیے جو فضیلت ہے نہ ان آیات کو نہ ان اس پر فٹ کرنا درست ہے نہ ان فضیلتوں کو اس پر فٹ کرنا درست ہے جب یہ تنقید کریں گے تو ایک بات یہ سامنے آتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ تبلیغ اور چیز ہے طریقے تبلیغ اور چیز ہے دو الگ الگ چیزیں ہیں اس کو میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں اللہ تعالی نے مسجد بنانے کا حکم دیا ہے اسی طرح سے اور بھی بہت سارے کام ہیں لیکن مسجد بنانے کا کوئی طریقہ متعین نہیں انڈیا میں کوئی اور شکل ہے عرب میں کوئی اور شکل ہے ملیشیا میں کوئی اور شکل ہے سنگاپور میں کوئی اور شکل ہے مختلف قسم کی شکلیں آپ کو ملیں گی ایک ہی شکل کی مسجد کہیں نہیں ملے گی ہاں کچھ قائدے اور کچھ قانون اس کے لیے مقرر ہیں وہ کیا ہے حلال آمدنی سے مسجد بنائی جائے حرام سے نہ بنائی جائے اور کافروں کے عبادت خانوں کے مشابه نہ ہو یہودیوں کا جس طرح عبادت خانہ ہوتا ہے اس شکل کا نہ ہو کہ مسجد نہ ہو عیسائیوں کا عبادت کھانا جیسا ہوتا ہے اس شکل کی نہ ہو کسی غیر کی زمین میں نہ ہو اس کی اجازت کے بغیر یہ قاعدے مقرر ہیں لیکن مسجد بنانے کی کوئی شکل متعین نہیں اتنی در ہو اتنے کھمبے ہو اتنے مینار ہو یہ سب کچھ شریعت نے طے نہیں کیا دی. شریعت میں دو طرح کی عبادتیں ہیں ایک عبادت تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا وہ کیا ہے اس کو عبادت مقیدہ ادا ہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور اس کا طریقہ بھی سکھایا کوئی اور طریقے سے نماز پڑھے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی روزہ رکھنے کا حکم دیا روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا اس کے علاوہ کوئی نیا طریقہ رائج کرے گا تو روزہ نہیں مانا جائے گا زکوت کا حکم دیا زکوات کا طریقہ بتایا حج کا حکم دیا حج کا طریقہ بتایا تلاوت کا حکم دیا تلاوت کا طریقہ بتایا لیکن مسجد کا حکم دیا مسجد بنانے کا کوئی مستقل طریقہ نہیں تبلیغ کا حکم دیا اس کا کوئی مستقل طریقہ نہیں ایک عبادت وہ ہے کہ جس کا طریقہ بتایا اس کو عبادت مقیدہ کہتے ہیں اور ایک عبادت وہ ہے کہ جس کا کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا اس کو عبادت مطلقہ کہتے ہیں اس کا کوئی طریقہ متعین نہیں زمانے کے حالات اور لحاظ زمانے کے حالات اور ضرورت کے لحاظ سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نئے نئے طریقے رائج کیے جائیں گے جب جہاں جیسی ضرورت ہو ان, ان طریقوں سے اور ان ضرورت کے حالات سے فائدہ اٹھایا جائے مثلا تبلیغ کی جو لغوی معنی ہے بات کو پہنچانا بات کو پہنچانا کسی کو بھی پہنچا دینا لغوی معنی کے اعتبار سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی کتاب لکھ کے پہنچا دے ایک طریقہ یہ ہے کوئی تقریر میں بتا دے ایک طریقہ ہے کوئی گھر پہ چلا جائے ایک طریقہ یہ ہے کوئی جگہ پر پڑھائے ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی خانقاہ میں بیٹھ کے اصلاح کرے ایک طریقہ یہ بھی کہ کوئی ٹیلی فون سے بتا دے غرضے کی بہت سارے طریقے اس کے زمانے کے حالات اور ضرورت کے لحاظ سے دین کا پیغام دوسرے تک پہنچانے کے بہت سارے طریقے اور جتنے مسائل اس طرح کے ہیں کہ جن کے بہت سارے طریقے ہوں ان تمام طریقوں میں کوئی بھی ایک طریقہ فرض اور واجب نہیں ہوتا نہ سنت ہوتا ہے نہ مستحب ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اس طریقے کا استعمال کرنا جائز ہوتا زیادہ سے زیادہ اس طریقے پر عمل کرنا جائز ہوتا جیسے ایک باپ کے پانچ لڑکے ہیں تو پانچوں لڑکوں کا حق برابر رہے گا اسی طرح سے اس عبادت کے پانچ طریقے ہیں پانچوں طریقوں کا ایک ہی حکم رہے گا کئی حکم نہیں ہو سکتے سب کا ایک ہی حکم وہ بھی جائز وہ بھی جائز وہ بھی جائز بشرطیکی شریعت کے قانون اور شریعت کے دائرے میں تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ عبادت دو طرح کی ہے ایک عبادت مقیدہ ہے یعنی اس کے کرنے کا طریقہ بھی بیان ہوا ہے اور دوسری عبادت مطلقہ ہے اس کے کرنے کا طریقہ بیان نہیں ہوا ہے زمانے کے حالات اور ضرورت کے لحاظ سے بہت سارے طریقے اپنائے جائیں گے اسی میں سے ایک طریقہ اس کو آگے چھوڑتے ہیں بہرحال دو طرح کی عبادتیں ہو گئی جو عبادت مطلقہ ہے اس کے جتنے طریقے ہیں سارے طریقے جائز ہوں گے بشرطے کی شریعت کے دائرے میں ہوں اب آگے سمجھیے کہ تبلیغ اور چیز ہے اور تبلیغ کے جتنے طریقے ہیں وہ سب اور چیز ہے جیسے مسجد الگ چیز ہے مسجد بنانے کا طریقہ اختیار کرنا الگ چیز ہے دو الگ الگ چیز ہے دونوں پر الگ الگ بحث ہوتی ہے اللہ تعالی نے تبلیغ کا حکم دیا یا یوہر رسول بلغ ماضی شاہد تو یہ اللہ کا جو حکم ہے کہ تبلیغ کرو اس کو علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب غیر مسلم کے پاس جائیں گے اور ان کو سمجھائیں گے تو اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس وقت مستحب ہے حقیقی معنی میں جو تبلیغ ہے تبلیغ الاسلام القفار وہ مستحب مستحب کا کیا معنی ہے اگر ان کو تبلیغ کریں تو ثواب نہ تبلیغ کریں تو کوئی گناہ لیکن جو کرے گا وہ بہت فائدہ پائے گا کافروں کو اسلام کی دعوت دینا یہ ہے تو درجہ میں مستحب مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کرے گا وہ فائدہ پائے گا جو نہیں کرے گا وہ گنہگار نہیں ہوگا کرنے والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ نہ کرنے والوں کو برا بھلا کہے مستحب کا یہ قائدہ جیسے نفل نماز پڑھنا مستحب زور کے بعد دو رکعت ہے اثر سے پہلے چار رکعت ہے عشاء کے بعد دو رکعت ہے عشاء کے پہلے چار رکعت ہے جتنی نمازیں مستحب ہیں یعنی نفل ہیں ان نمازوں کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ جو پڑھے گا وہ ثواب پائے گا اور جو نہیں پڑھے گا وہ گنہگار نہیں گا جو پڑھے نہ پڑھنے والوں کو ملامت نہیں کر سکتا لان تان نہیں کر سکتا زیادہ سے زیادہ ترغیب دے سکتا شوق دلا سکتا ہے محبت سے یہ کہتا ہے کہہ سکتا ہے کہ بھائی پڑھا کرو اس کا سوال ملے گا فائدہ ہوگا لیکن یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم تو پڑھتے ہیں تم کیوں نہیں پڑھتے ہو تو یہ بات بہت غلط ہو جائے گی تو تبلیغ اور چیز ہے تبلیغ جو اللہ کا حکم ہے وہ کافروں کے پاس جا کے کرنا اس کا درجہ اس وقت فقائی کے نے یہ سراہد کے ساتھ لکھا ہے کہ مستحب ہاں اگر دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آج تک وہاں کے لوگوں نے اسلام کا نام سنا ہی نہ ہو وہاں تبلیغ کرنا فرض ہے اور وہ بھی فرض کفایہ ہے فرض آئین نہیں فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کر لیں تو باقی لوگ بری ہو جائیں گے جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے محلے کے کچھ لوگ پڑھ لیں تو باقی لوگ گناہوں سے بچ جائیں اور اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو سب گنہگار ہوں گے تو تبلیغ کے جو حقیقی معنی اس اعتبار سے تو یہ مستحب اور تبلیغ کے جو لغوی معنی ہے پھر اس کی, اس کی الگ الگ مقامات یا تو وہ تبلیغ تعلیم کی شکل میں ہوگی یا تو وہ تبلیغ واض و نصیحت کی شکل میں ہوگی یا تو وہ تبلیغ ترغیب کی شکل میں ہوگی اس کی شکلیں بدل جائیں جو لغوی معنی میں بس بات کو پہنچانا ہے مولانا صاحب بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں بات کو پہنچا رہے ہیں کسی میں مولانا صاحب نے کتاب لکھ دیا کتاب کے ذریعے پہنچا دیا کسی نے خانقاہ میں بیٹھ کے سمجھا کے پہنچا دیا اور کسی نے جا کے سمجھا دیا کسی نے تقریر کر کے سمجھا دیا اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ الگ الگ جو کام ہے تعلیم کا الگ مقام ہے تعلیم کا الگ درجہ ہے واضح نصیحت کا الگ درجہ ہے واض و نصیحت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ فرض کے فایا ہے واض و نصیحت کے بارے میں ہے کہ فرض کے فایا اور یہ جو فرض کے فایا ہے یہ فقط علماء کرام کی ذمہ داری اور یہ کام فقط علماء کرام کر سکتے دوسرا کوئی کر ہی نہیں سکتا قرآن مدید میں ہے اسی آئے کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے رخ یہاں پر علماء کرام نے مفسرین کرام نے سراہت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ جو علم دین کو خوب اچھی طرح جانتا ہے عالم ہے قواعد کو جانتا ہے ضوابط کو جانتا ہے معنی کو جانتا ہے مطالب کو جانتا ہے وہی اس کام کو کر سکتا ہے چنانچہ ول تکم کا ترجمہ یہ ہے کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت بعض لوگ اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں میں صورت میں تھا ایک مولانا صاحب نے بیان کیا اور بیان میں کہا کہ ول تکم تم میں سے ہر ایک پر لازم ہے جبکہ سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ لفظ من تبعیض کے لیے معنی یہ ہے کہ ایک جماعت اور مفسرین میں رام نے چاہے معارف القرآن ہو چاہے تفسیر عثمانی ہو چاہے تفسیر مظہری ہو چاہے تفسیر رعمانی ہو تفسیروں کے اندر تفسیر قرتبی میں تفسیر کبیر میں ہر جگہ یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ایسا آدمی جو معروفات کو جانتا ہے اور منقرات کو جانتا ہے جو جانتا ہی نہیں وہ بری بات کو اچھا بنا کے پیش کر دے گا اور اچھی بات کو برا بنا کے پیش کر دے گا البتہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں جیسے نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکات دینا حج کرنا چوری چھوڑنا جیبت چھوڑنا جھوٹ چھوڑنا یہ موٹی موٹی بات سب لوگ جانتے ہیں تو یہ جو موٹی موٹی بات سب لوگ جانتے ہیں یہ تو آپس میں کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اچھی بات بتا دیئے اور بری بات سے روک دیے لیکن اس سے آگے بڑھ کے جو بات ہے جب مسائل کی بات شروع ہو جائے گی بیان کی بات شروع ہو جائے گی وعض کی بات شروع ہو جائے گی تو بیان القرآن میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو عالم نہ ہو اس کے لیے بیان کرنا جائز نہیں ہے اور اس کا بیان سننا بھی جائز نہیں ہے یہ معرف بیان القرآن میں بھی لکھا ہے فتح رحیمیہ میں بھی لکھا ہے احسن الفتاوا میں بھی لکھا ہے غرضے کی بیشتر فتح میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جو عالم نہ ہو اس کے لیے تقریر کرنا بیان کرنا جائز نہیں ہے اور اس کا بیان سننا بھی جائز نہیں ہے دونوں بات لکھی ہوئی کسی آیت کی تفریح میں لکھی تو آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی دھڑے کے ساتھ بیان کر رہا ہے دو چار لوگوں کے بیچ میں نہیں بلکہ جمعہ میں مجمع عام میں ہفتہ واری اجتماع میں اور اس سے بڑے بڑے اجتماعات میں وہ آدمی جو عالم نہیں قرآن پاک کو نہیں جانتا حدیث پاک کو نہیں جانتا ترجمہ کو نہیں جانتا تسیر کو نہیں جانتا اصول تفسیر کو نہیں جانتا اصول, کو نہیں جانتا, اصول کو نہیں جانتا قواعد کو نہیں جانتا وہ آدمی بیان کر رہا جو فرض مستحب سنت اور مباح اور مکرو تحرینی تنظیحی اور حرام کے درمیان کوئی فرق نہیں کر پاتا وہ بیان کر دیتا اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے تکم من کم ام خیر وہ جو موٹی موٹی دو چار باتیں بتانے کی ہیں وہ بیان کرنے کی نہیں آپس میں ان کو ملے ان کو ملے ملاقات ہو گئی بتا دیئے کہ بھائی چوری کرنا غلط ہے چوری مت کرو شراب پینا غلط ہے شراب مت پیو قتل کرتے ہو یہ بات بہت غلط ہے قتل مت کرو گانا سنتے ہو گانا مت سنو خراب بات ہے تو یہ جو موٹے موٹے مسائل ہیں اس کو تو عام پبلک جانتی ہے اس میں آپس میں ایک دوسرے کو کہہ سن سکتی ہے لیکن اس سے آگے کی جو بات ہے واض و بیان کی شکل بن جاتی ہے تقریر کی شکل بن جاتی ہے اس کی اجازت میں ول تک من کم امت روف و چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے تو اس کی ایک جماعت کی ضرورت ہے بس اور وہ ایک جماعت جو ہوگی بعض لوگ فرد کے فایا کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اتنے لوگ ہو جائیں کہ کافی ہو جائیں یہ فرض کفایہ کا مطلب ہرگز نہیں یہ مطلب لیں گے تو فرض عین ہو جائے گا فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ کریں چاہے وہ کافی ہوں چاہے ناکافی ہو کچھ لوگ کر رہے ہیں تو باقی لوگ ذمے سے بری ہو جائے تو تبلیغ کا جو لغوی معنی مراد لیا تو لغوی معنی میں تعلیم آواز نصیحت تقریر یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اور تبلیغ کا جب اصطلاحی معنی مراد لیا تو تبلیغ الاسلام اسلام کافروں کو اسلام کی دعوت دینا یہ دو الگ الگ چیزیں ہو گئی ان دونوں کو جب ہم نے صاف کیا واضح کیا تو سمجھ میں یہ آیا کہ تبلیغی جماعت کا جو کام ہے یہ ترغیب اور تذکیر کے درجے کا ہے لوگوں کو یاد دلانے کا لوگوں کو شوق دلانے کا چنانچہ حضرت مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو شوق دلا دوں اور لوگوں کو بتا دوں کہ دیکھو تم مسلمان تم مسلمان ہو. اور تم کو علم جو ملے گا وہ مدارس میں ملے گا اور جو تمہاری تربیت ہوگی وہ خانقاہوں میں ہوگی یہ بتا دو تاکہ علماء اور عوام میں جوڑ ہو جائے علماء اور عوام خان... اور خانقاہوں میں جوڑ ہو جائے اور سب کی زندگی میں دین آ جائے تو بہرحال تبلیغ اس کو بند کر دیں گے تو اور آواز آئے گی تبلیغ ایک الگ چیز ہے اور اس کا طریقہ اپنانا ایک الگ چیز ہے جو تبلیغ اللہ کا حکم ہے اگر وہ کافروں کو کر رہے ہیں تو اس وقت تو وہ مستحب ہے اور تبلیغ لوگوی معنی میں کر رہے ہیں تعلیم ہے تو تعلیم کا درجہ فرض کا فرض کفایہ فایا کا ہے واضح نصیحت کا درجہ فرض کفایہ فایا کا ہے تبلیغ الگ طریقے تبلیغ الگ جب تک یہ فرق نہیں کریں گے تب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی ابھی کوئی بات ہم شروع کریں تو جھٹ سے لوگ بولتے ہیں کہ یہ تبلیغ کے مخالف ہے ہم تبلیغ کے کیسے مخالف ہو سکتے تبلیغ تو قرآن مجید میں تبلیغ تو حدیث پاک میں یہ تو اللہ کا حکم ہے رسول کا حکم ہے اس مثال اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں وہ مثال کیا ہے بریلوی حضرات فاتحہ کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی حضرات فاتحہ کا انکار کرتے بریلوی حضرات سرات و سلام پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی حضرات اس کا انکار کرتے ہیں بریلوی حضرات, کرتے حضرات خانی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی حضرات اس کا انکار کرتے ہیں برلوی حضرات نمازوں کے بعد مسافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیوبندی حضرات اس کا انکار کرتے ہیں حالانکہ جھوٹ بولتے ہیں دیوبندی فاتحہ کا انکار نہیں کرتے بلکہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ جو تم نے طریقہ گڑھ رکھا ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں ہم سلاد و پڑھتے ہیں تم نے نیا طریقہ جو رائج کیا اس طریقہ کا ہم انکار کرتے ہیں قرآن خانی کے معنی ہے قرآن پڑھنا ہم قرآن پڑھتے ہیں تم نے جو میت کے تیسرے دن طریقہ رائج کیا ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں تو یہ طریقہ اور چیز ہے سلا تو اور چیز ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ اور چیز ہے قرآن خانی اور چیز ہے اور اس کا نیا طریقہ اپنانا اور چیز ہے اسی طرح سے تبلیغ کو مانتے ہیں تبلیغ کا جو طریقہ رائج ہوا ہے یہ جو طریقہ رائج ہوا بحث اس پر ہے اس طریقے پر اس طریقے پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ آمتن اب تک جتنی گفتگو ہوئی ہے فتح میں کتابوں میں اس میں ایک ہی بات آئی ہے اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا سوال کرنے والوں نے سوال کیا سب لوگ کہتے ہیں کہ سارے اقابر کا ساتھ ہوں سارے اقابر کا ساتھ نہیں مسلسل علماء اعتراض کرتے رہے روکتے رہے ٹوکتے رہے چند ہی لوگ ساتھ رہے لیکن پھر اس کے بعد خاموشی رہی بیچ بیچ میں لوگ روکتے رہے ٹوکتے رہے جس وقت جماعت کا کام شروع ہوا تھا مولانا عاشق الہی میرٹھی نے آمنے سامنے ہو کر آپ بیٹی میں لکھا ہوا سمجھایا اور منع کیا روکا اس میں شیخ زغیریا رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے ساتھ میں موجود تھے لیکن نہیں مانا اس کے بعد مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھلوی الگ ہو گئے انہوں نے بھی منع کیا مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب نے منع کیا دہلی کے تھے پھر مولانا قاضی عبد السلام صاحب جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں انہوں نے بھی منع کیا اس طرح سے ان کی بھی ایک فہرست ہے منع کرنے والوں حضم مولانا شیف الحدیث زکریہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزار سے زائد خط ہمارے پاس آئے علماء کے اعتراض یعنی اعتراض کرنے والوں کی ایک بوچھاڑ تھی کہ کی ہو کیا علامہ ظفر صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہیں اسی وقت انہوں نے نو غلطیاں لکھ کے سامنے کر دی تھی کہ ابھی کام شروع ہوا اور یہ غلطیاں اس کے اندر موجود نو چیزیں تذکرہ تو زفر میں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے لکھ کے پیش کر دیا کہ یہ نو تو آج یہ جو مشہور ہے کہ کوئی بولا نہیں سب خاموش رہے ایسا نہیں بولتے رہے لیکن بولنے والوں کی سنوائی نہیں کی. اپنی راہ پر چلتے رہے اپنی راہ پر کام کرتے رہے یہ بات مشہور ہے جتنے لوگوں نے سوال کیا کہ یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی تو جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ یہ غلطیاں چھوٹوں کی ہیں جاہلوں کی ہیں بڑوں میں یہ غلطیاں موجود نہیں ایک جواب یہ دیا تھی. دوسرا جواب یہ دیا کہ یہ کام کی غلطیاں نہیں ہیں یہ کام کرنے والوں کی غلطیاں کام کرنے والوں سے غلطی ہوتی کام صحیح اور پھر اس پر مثال پیش کرتے ہیں کہ اگر مسلمان غلطی کریں تو کیا اسلام کو برا بھلا کہا جائے گا تو صحیح بات ہے کہ مسلمان چاہے اتنی غلطی کرے اسلام کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا لیکن یہ قیاس غلط ہے یہ قیاس غلط ہے اس لیے کہ اسلام تو اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے آخری مذہب ہے اس, اس کے غلط ہونے کا کوئی شعبہ ہی نہیں اور بندہ کوئی نظام بنائے کوئی ترتیب بنائے تو اس میں غلطی ہو سکتی بندے کے کام کو اللہ کے کام پر قیاس کیا تو یہ قیاس مال فارق دوسری بات یہ ہے یہ جو کہا گیا کہ کام صحیح ہے کام کرنے والے غلط یا یہ کہ بڑے لوگ صحیح بات کرتے ہیں چھوٹے لوگ غلط کرتے ہیں یہ وہ یہ وہ غلطی ہے اور یہ وہ غلط فہمی ہے یہ وہ حسن زن ہے جس کی وجہ سے معاملہ صاف نہیں ہوا کلیئر نہیں ہوا <خف> وہ کیا ہے میرے پاس اس کے سارے ثبوت موجود ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غلطیاں کام میں نہیں ہیں بلکہ کام کرنے والوں میں اب سنیے غلطی کہاں ہے پہلے ہی دن سے یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ یہ کام بہت مقدس ہے یہ کام بہت عظیم الشان ہے بہت بابرکت ہے یہ نبیوں والا کام ہے یہ بہت اونچا کام ہے پھر یہاں تک کہ اس کو فرض تک پہنچا دیا جب اوپر طریقہ صحیح متعین ہو بعد میں غلطی کرنے والے غلطی کریں اور ان کی روک ٹوک ہو کہ دیکھو ایسا مت ہو ایسا مت ہو ایسا مت کہو تب اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کام صحیح ہے کرنے والے غلط کر رہے ہیں اور اگر اوپر ہی سے ایسی باتیں سکھائی گئی ہیں کہ جو غلط ہے تو پھر یہ افراد کی غلطی نہیں کام کے اندر غلطی شامل ہو گئی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا درجہ مقرر ہونا چاہیے دار الوم دی دیوبند کا فتوا مزاح الوموم کا فتوا جتنے علماء ہیں سب نے ایک درجہ دیا وہ درجہ یہ دیا ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے تبلیغ کا زیادہ سے زیادہ مباح ہے یعنی جائز اور بہت زیادہ اوپر کھینچے تو مستحب جو کر لے ثواب جو نہ کرے کوئی گناہ اس سے زیادہ کسی ادارہ والے نے اس کو درجہ نہیں دیا جماعت سے علاوہ جتنے علماء مدارس ہیں کسی نے اس سے زیادہ درجہ نہیں دیا اور مستحب کو اس انداز پر بیان کرنا کہ لوگ واجب سمجھیں اس انداز پر بیان کرنا کہ لوگ سنت موقع سمجھیں اس انداز پر بیان کرنا کہ لوگ اس کو فرض سمجھیں یہ بہت بڑی غلطی بہائے کے کرام کے یہاں تو یہ ہے کہ مستحب کو فرض جاننا فرض کو مستحب جاننا احکامات کو الٹنا یہ کفر درجے کی بات ہے بہائے کے رام ہاں کے جو قاعدہ قانون ہے وہ یہ جب بھی کسی چیز کا درجہ بڑھائیں گے یا گھٹائیں گے عن الحد صحابی رسول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو بتایا تو انہوں نے کہا لا آزید ولا انقص نہ اس میں گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا دین اسلام میں نہ گھٹانے کی اجازت ہے نہ بڑھانے کی اجازت ہے منصفی امرینا ہادہ مالا رسول دین میں جتنا ہے اسی پر برقرار رکھنا اس کو بڑھایا تو غلط ہے اس کو گھٹایا تو غلط ہے اس کا جو درجہ علماء کرام مقرر کرتے ہیں اس سے نہ اوپر کرنے کی اجازت ہے نہ اس سے نیچے لانے کی اجازت ہے اگر کوئی انکار کرے کہ مباح بھی نہیں ہے تو وہ بھی غلط ہے اور اگر کوئی نہیں سنت مقدہ ہے واجب فرض ہے تو وہ بھی غلط ہے تو پہلے روز سے مکاتیب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کے بعد کی جتنی تقریریں ہیں جتنے اقابیر ہیں جماعت کے اسی طرز پر اسی نہج پر اس کام کو بہت اونچا اتنا اونچا کہ یہ کشتی نو ہے جو اس میں سوار ہوگا محفوظ ہو جائے گا کیا نتیجہ نکلا جو نہیں سوار ہوگا وہ محفوظ نہیں ہوگا ہلاک ہو جائے گا یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے اس طرح کی بات یہ کام جہاد ہے بعد ہے سیاست جہاد سے بھی افضل یہ سب عبارتوں میں ہے یہ سب خط کے اندر ہے یہ سب ملفوظات کے اندر لیکن ہم کو جتنے سوالات کے خطاو میں جوابات ملتے ہوئے یہ کہ غلطیاں چھوٹوں کی ہیں بڑوں کی نہیں غلطیاں کام میں نہیں کام کرنے والوں میں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ غلطیاں کام میں ہیں کام میں ہونے کی وجہ سے کام کرنے والوں کے اندر آئی کام کرنے والوں نے غلطیاں پیدا نہیں کی بلکہ کام کرنے والوں کی وجہ سے وہی غلطیاں ظاہر ہو رہی ہیں جو وہاں موجود کسی اسی مرتبہ بڑھانے کا انجام یہ ہوا جب مرتبہ بہت اونچا کر دیا تو آج تفسیر بند کرواتے ہیں. امام کے لیے سال لگانا ضروری قرار دیتے ہیں فضائل اعمار پر جھگڑا ہوتا ہے مسجدوں سے امام کو نکالا جاتا ہے کیوں اس کام کو دماغ میں اتنا بیٹھا لیا کہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں بنیاد وہی تو جب اس کا مرتبہ متعین ہو جائے کہ یہ مباح ہے یا مستحب مباح ہے یا مستحب جو کرے ثواب پائے جو نہ کرے وہ گنگار نہ پھر اسی چیز کو اسی مرتبے کو بڑھانے کے لیے نماز کی آیت چھوڑ دیا روزہ کی چھوڑ دیا زکوٰۃ کی چھوڑ دیا حج کی چھوڑ دیا سب سے زیادہ فضیلت جس چیز کی ہے قرآن حدیث میں وہ جہاد کی اس لیے کہ جہاد میں جان دینا پڑتا ہے مال دینا پڑتا ہے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے سب کو خیرہ بات کہنا پڑتا ہے اس سے زیادہ مشکل کوئی کام دنیا میں نہیں اللہ کے راستے میں لڑنے سے زیادہ مشکل کوئی کام نہیں اس کے فضائل بے پناہ ان سارے فضائل کو کھینچ کھلا کے یہاں فکر دیے مقرر صاحب کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یادین آمن مالکم ادا کی سب اللہ اس سا کل ایمان والو تمہیں کہا جاتا اللہ کے راستے میں نکلو نہیں نکلتے ہو آخر کیا ہو گیا زمین میں کیوں چپک جاتے ہو اور عظیم تم بالحیات دنیا کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے یہ آیت تو اس موقع پر آئی تھی جب میدان جنگ میں غزوے تبوک میں جانا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا سب کے لیے فرض عین ہو گیا تھا ان فرو خفافم و کسی بھی حال میں ہو نکلنا وہ فرض عین تھا اور یہ مستحب ہے کھینچ کے لا کے یہاں رکھ دی لغد وطن اوروحت انفی سبیر اللہ خیرمنت دنیا و مافی ہے ایک صبح یا ایک شام کا بیٹھنا دنیا وما معافی ہے سے بہتر یہ حدیث کتاب الجہاد کی ہے تمام محدثین نے اس حدیث کو کتاب الجہاد میں لکھا کسی نے کتاب التلیغ میں نہیں لکھا کتاب التلیغ کا کوئی باب ہی نہیں نہ کتاب نہ میں ہے اور نہ ہی حدیث میں کتاب تبلیغ کا الگ سے کوئی بات ہی نہیں لکھ تبلیغ اسی کے ساتھ چلتی تھی جہاد کے ساتھ وہاں جاتے تھے اسلام پیش کرتے تھے اسلام قبول کرو یا جزیہ جزیا یا لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور اس سے پہلے جب تک قوت نہیں تھی جا کے لوگوں کو سمجھاتے تھے مسلمانوں کے درمیان کام کرنے کے اس طرح کا کوئی رواج ہی نہیں تھا لیکن آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں ایک نبی نے سارے نبیوں والا کام تو دماغ میں کتنا اونچا مقام بیٹھے گا ان ساری آیتوں کو یہاں فٹ کر دیا پھر اس کو جہاد تصور کر لیا پھر بعد ہے سیاح سے اس سے افضل قرار دے دیا کیوں افضل قرار دے دیا وہاں جان جاتی ہے یہاں جان نہیں جائے گی وہاں خون بہتا ہے یہاں خون نہیں بہتا وہاں بیویاں بیوہ ہوتی یہاں بیویاں بیوہ نہیں ہوتی وہاں بچے یتیم ہوتے یہاں بچے یتیم نہیں ہوتے وہاں سر ٹکڑے ہوتا بدن ٹکڑے ہوتا وہاں یہاں آفیت ہے اس لیے یہ افضل ہے اپنا دماغ بھڑا دیے یہ اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیتا ہے <تصح> یہ اللہ تعالی کے قانون کی خلاف ورزی اللہ تعالی کہے مارنا ہے تو ثواب اللہ تعالی کہیں نہیں مارنا ہے تو ثواب اللہ تعالی کہیں روزہ رکھنا ہے تو ثواب وہ کہیں روزہ نہیں رکھنا ہے تو ثواب جو وہ کہیں وہی عبادت اگر وہ کہتے ہیں رمضان میں روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت کہتے ہیں ایک دن روزہ نہ رکھو تو روزہ نہ رکھنا عبادت وہ کہیں مت لڑو تو نہ لڑنا عبادت وہ کہیں لڑو تو لڑنا عبادت وہ کہیں خون نہ بہاؤ تو نہ بہانا عبادت وہ کہیں خون بہاؤ تو بہانا عبادت ہے اس میں کسی کی عقل نہیں چلے گی پانچ سو کے قریب جہاد کی آیات اور حدیثیں تو ہزاروں سے زیادہ ان سب کو یہاں لا کے فٹ کر دی ان سب کو یہاں لا کے فٹ کر دی منتخب حادیث میں وہی بھری ہوئی ہے ہر بیان میں وہی اس کو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ تحریف دل آیات ہے معنی یعنی یہ بدترین قسم کا گنا ہے مفتی رشید صاحب لدھیانوی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ کفر درجے کی بات جو دانستہ یا ناد دانستہ ہمارے اور آپ کی بیچ میں باتیں چل رہی تو یہ چیز بعد میں لوگوں نے نہیں شروع کی پہلے دن سے اس کام کا مرتبہ بھی بڑھایا گیا ہے اور پہلے دن سے جہاد کی آیات کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے یہ طریقہ کے اندر خامی ہے اس طریقہ کو اس سے پاک کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا درجہ بیان کریں کہ یہ مباح یہ مستحب ہے دوسرے یہ کہ ان آیات کو ان کتابوں سے نکالیں جن کتابوں میں اس کو لکھ رکھا ہے اور یہ فٹنگ بند کریں اس پر چسپا کرنا منطبق کرنا بند کریں وہ ترغیب والی آئے تھے تذکیر والی آئے پڑھیں جنت والی جہنم والی آئے پڑھ کے جہنم سے ڈرائیں اور جنت کا شوق دلائیں نماز والی آئے پڑھ کے نماز کی طرف بلائیں روزہ والی آئے پڑھ کے روزہ کی طرف بلائیں زکوات والی آئے پڑھ کے کی طرف سمجھائیں لیکن یہ جو جہاد والی آیات ہیں ان کا استعمال کرنا قطعی ناجائز ہے حرام ہے تحریف لیات ہے اور سخت مجرم ہے بدترین قسم کے گنہگار ہیں اور جو علماء جانتے ہوئے بھی خاموش ہیں اپنے حساب سے نہیں سمجھا رہے ہیں وہ بھی گنہگار ہوں گے اس, اس وقت سے یعنی یہ سو سال کے اندر سے اس کے پہلے کہیں نکل جائیں تو کہیں اس طرح سے کسی نے کچھ نہیں کیا اور اس کے اندر یہ ہیلا یہ بہانہ کہ جہاد کے معنی محنت اور مشقت اور اس کام میں بھی محنت اور مشقت ہوتی ہے اس وجہ سے وہ فضیلت یہاں ملے گی یہ ہے دلیل جہادا یا جہاد جہادا مجاہدتن کے محنت کرنا مشقت کرنا یہ اس کے لغوی مانا لیکن ہر لفظ کا ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے اگر اسی طرح سے ہم کہیں تو زکا یوزکی تزکیا کے معنی صاف کرنا پاک کرنا کپڑا کوئی دھوئے تو اس کو بھی زکات کہہ دیجیے گھر کوئی دھوئے تو اس کو بھی زکات کہہ دیتی زکات کے معنی پاک کرنا صاف کرنا سلاد کے معنی درود ایک جگہ سلاد کے معنی درود ہیں ایک جگہ سلاد کے معنی کچھ اور ہیں تو کوئی آدمی درود پڑھے اور کہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ کیسے ہوگا جب بھی قرآن اور حدیث میں جہاد متلقن بولا جاتا دائیں بائیں کوئی لفظ نہ تو وہ جہاد قطال کے معنی میں ہوتا ہے اللہ کے راستے میں لڑنے کے معنی میں ہوتا ہے مطلق ہو یا سراہتن ہو یا دائیں بائیں کوئی قرینہ ہو تو جو آیتیں یا جو حدیثیں اللہ کے راستے میں لڑنے کے ساتھ خاص ہیں ان آیات کا یہاں پر استعمال کرنا قطعی ناجائز ہے اگر اسی طرح لغوی معنی کا استعمال کیا جائے تو ایک آدمی کہے کہ میرا نام احسن ہے اور اس کا نام واقعی احسن ہے یہ تو اس کا اصطلاحی مانا ہوا نام مقرر کیا ہوا احسن کہتے ہوئے آسن سمجھ میں آ جائے گا دوسرا ایک آدمی خوبصورت آ گیا آسن کے مانا سب سے زیادہ خوبصورت وہ کہے احسن کے لوگ بھی مانا ہے بہت زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ خوبصورت تو بھی خوبصورت میں بھی خوبصورت میرا بھی نام احسن تیرا بھی نام احسن اس لیے تیری جو ملکیت ہے اس کا مالک میں کیسے بات بنے گی یہ زبردستی کی ہے یہ زبردستی ہے میں یہ تو لفظ جہاد کے بارے میں بات ہو گئی ایک یہ استعمال کیا جاتا ہے دین کی محنت دین کی محنت بہت قسم کی ہے ہر محنت کا الگ الگ درجہ ہے علم دین پڑھنا یہ بھی دین کی محنت ہے انجمن چلانا یہ بھی دین کی محنت ہے مدرسہ چلانا یہ بھی دین کی محنت ہے چندہ کرنا یہ بھی دین کی محنت ہے جہاد کرنا یہ بھی دین کی محنت ہے نماز پڑھنا یہ بھی دین کی محنت ہے روزہ رکھنا یہ بھی دین کی محنت ہے لیکن ہر ایک کا ثواب الگ الگ ہے دین کی محنت کہے کہ سب کو سمیٹنا یہ درست رہے دین کی جو محنت آپ کر رہے اس محنت کا تو بیان کریں اس محنت کی آیت بیان کریں اس محنت کی حدیث بیان کریں فی سبیر اللہ کا ترجمہ اللہ کا راستہ ہر زبان پر ہوتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو اللہ کے راستے میں نکلو اللہ کے راستے میں نکلو اللہ کا راستہ دو طرح سے بولا جاتا ہے حدیث پاک میں اور قرآن مجید میں جب مطلق بولا جاتا ہے فی سبیل اللہ تو وہاں ہوتا ہے قطال فی صبیلّہ اللہ, اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلو جہاد والا راستہ مراد ہوتا ہے کہیں کہیں عام معنی میں بھی کہ جتنا بھی کار خیر ہے سب کو فی سبیل اللہ کہہ دیا گیا لیکن یہاں فی سبیل اللہ بول کے وہی جہاد والا راستہ مراد لیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جماعت میں نکلو سیدھی سیدھی بات ہے جماعت میں نکلو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے سفر نمبر گیارہ پر مکاتیب حضرت مولانا الیاس انہوں نے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لکھی ہے میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں سب کو رحمۃ اللہ حضرت مولانا سب کہہ رہا ہوں ہمارے مسلک میں یہ ہے کہ کوئی غلطی ہے تو غلطی کو بخشا نہیں جائے گا لیکن ادب لحاظ باقی رکھا جائے گا وہاں پر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی ہر چہار طرف جماعتوں کو روانہ کرنا شروع کر دیا اس کے پہلے یہ ہے کہ مکہ میں انفرادی طور پر سب کو سمجھاتے رہے اور مدینہ پہنچ کر اجتماع ہو گیا تو ہر چہار طرف جماعتوں کو روانہ کرنا شروع کر دیا اس کا کیا مطلب وہ جو مجاہدین کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرماتے تھے اس کو جماعت سے تعبیر کیا ہے جماعت جماعت میں فرق ہوتا ہے اگر دس چور اکٹھا ہو گئے تو وہ بھی جماعت ہے دس شرابی کٹھا ہو گئے تو وہ بھی جماعت ہے دس قاتل اکٹھا ہو گئے تو وہ بھی جماعت ہے دس نمازی کٹھا ہو گئے تو وہ بھی جماعت ہے دس روزے دار اکٹھا ہو گئے تو وہ بھی جماعت ہے لیکن نمازیوں کی جماعت کو مسلم کہا جاتا ہے راکعین کہا جاتا ہے ساجدین کہا جاتا ہے اور روزے داروں کی جماعت کو سائمین کہا جاتا ہے اور اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کی جماعت کو مجاہدین کہا جاتا ہے تو لفظ جماعت سے جب اس کو تعبیر کیا مجاہدین کو تو لوگوں نے دماغ میں سمجھا کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہی جماعت وہ لوگ اسی میں نکلتے ہیں اور اب لوگ سراحتن کہتے ہیں کہ جماعتوں میں بھیجنا شروع کر دیا جماعتوں میں روانہ کرنا شروع کر دیا یہ خلط مبحث ہے یہ غلط استطلاط وہ جس جماعت میں بھیجتے تھے وہ جہاد کی جماعت ہوتی تھی وہ لڑنے والی جماعت ہوتی تھی اگر یہ بھی لڑنے کے لیے جائیں تو اسے پڑھ لیں واقعہ پیش کر دیں غرضے کی ہر طرح سے اور آگے بڑھ کے دیکھیں ہجرت اور نصرت والذین لدین فی سبیر اللہ قرآن مجید میں ولدین آو و اس کے معنی یہ ہے کہ جو اصطلاحی اصلی معنی ہے جو قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ گھر بار چھوڑنا اس وجہ سے کہ وہاں دین پر چلنا مشکل یا مشکل تو نہیں تھا لیکن جہاں کی کسی جگہ مدد کی ضرورت تھی اس لیے گھر بار چھوڑ کے چلے گئے ہر بار چھوڑ دینا خیرآباد کہہ دینا وہاں دین پر چلنا مشکل ہے اس لیے چلے جا رہے ہیں یا کہیں پر مدد کرنے کی ضرورت تھی اس لیے گھر بار کو چھوڑ کر وہاں چلے گئے یہ ہے ہجرت حقیقت میں یہ ہے ہجرت پھر وہاں پہنچنے کے بعد کچھ نہیں اپنے پاس نہ گھر ہے نہ مکان ہے نہ جائیداد ہے وہاں کے لوگوں نے مدد کی اس کا نام ہے نسرت لیکن اب دماغ میں یہ بیٹھ رہا ہے چلو ہجرت میں چلو ہجرت میں وہاں اس بستی سے اس بستی ہجرت ہے اس بستی والوں ہجرت والی آیات سب فٹ ہو گئی نصرت والی سا ساری آیات فٹ ہو گئی اور یہیں بیٹھے بیٹھے ہجرت کا ثواب لے لیا اور نصرت کا ثواب لے لیا یہ تحریف ہے تلویس ہے مانوی تحریف ہے سنگین اور بدترین قسم کا گناہ ہے ناقابل برداشت یہ گناہ ناقابل برداشت کیا اور آیات نہیں سمجھانے کے لیے دوبار یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی غلطی جو کام کے اندر شامل ہے وہ یہ ہے کہ اس کام کا مقام بہت اونچا کر دیا دوسری غلطی یہ ہے کہ آیات تو احادیث جو اس کام سے متعلق نہیں ہیں ان کو توڑ مروڑ کے اس کے اوپر فٹ کر دیا یہ دوسری غلطی زیادہ سنگین ہے لیکن دوسری غلطی اس وجہ سے ہوئی کہ وہ پہلے سے سوچ لیے تھا کہ یہ کام بہت اونچا اس کام کا مرتبہ بڑھانے کے لیے جتنے فضائل اسراہ میں پیسہ خرچ کرنے کے بیان کیے جاتے ہیں وہ سب جہاد والے ہیں وہ سب جہاد والے ہیں تیسری غلطی یہ ہے اس کام کے اندر کہ جو لوگ علم دین کو نہیں جانتے ان کو تقریر سکھائی جاتی ہے ان کو تقریر سکھائی جاتی ہے اب جب وہ تقریر سیکھ لیتے ہیں تو میدان میں آ کے تقریر کرتے اب جب انپڑھ لوگ تقریر کریں گے تو نظام بگڑنا ہی بگڑنا نہ جانے کتنی جگہ ایسی ہے کہ بڑے عالم بھی موجود مفتی بھی موجود شیخ الحدیث بھی موجود اور صاحب کھڑے ہو کے مشورہ تو ہمارا ہوا بیاں یہ کام کے اندر شامل ہے کہ ان سے تقریر کرانا اگر شامل نہ ہوتا تو پابندی لگاتے آج تک اس کی فضیلت بیان کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی اور اس میں ان آیات کے استعمال کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ان لوگوں کے بیان پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلطیاں طریقے کے اندر شامل ہیں غلطی طریقے میں ہے اس طریقے میں غلطی ہونے کی وجہ سے ان افراد کے اندر غلطی آئی ہے ایک چیز یہ طے ہو گئی کہ طریقے کے اندر غلطی اور مباحات کا قائدہ یہ ہے جو میں نے بتایا کہ اس کا درجہ مباح ہے مباح کے اندر اگر اتنی غلطیاں اس طرح سے آ جائیں یا یہ کہ جو چیز مباح ہے اس کو لازم سمجھا جائے ضروری سمجھا جائے سنت موقعہ سمجھا جائے یا واجب سمجھا جائے التظام مالا الزم ہو اسرار المبا ہو جتنے فپا ہیں علماء ہے دیوبند سب نے ایک ہی بات لکھی ہے کہ اس سے کام بدات ہو جاتا سب نے ایک ہی بات لکھی ہے کہ اس طرح سے کام بدات کے دائرے میں پہنچ جاتا وہ ساری مثالیں فٹ کر لیں وہ جو سلاد و سلام پڑھتے ہیں بریلوی حضرات نمازوں کے بعد مسافہ کرتے ہیں مسافر کو بدات لکھا وہ اثر کے بعد جو مسافہ کرتے ہیں فجر کے بعد مسافہ کرتے ہیں بریلوی حضرات علماء دیوبند نے اس کو بدات لکھا بھائی مسافہ کرنا تو اچھی چیز ہے نا انہوں نے اس کا ایک ٹائم صرف فکس کر دیا اس کی وجہ سے بدعت لکھا قرآن خانی قرآن پڑھنا تو بہت عبادت کا کام ہے لیکن وہ میت کے تیسرے دن پڑھتے ہیں اس کو بدات لکھتا صرف اس لیے کہ انہوں نے ٹائم مقرر کر دیا اس کو لازم سمجھ لیا اس کو ضروری سمجھ لیا تیجا چالیسواں دسواں تیزا دس تیجا دسواں چالیسواں کسی بھی ایک چیز کو اپنی جانب سے بڑھا دینا جو درجہ اس درجے سے بڑھا دینا یا اس میں کوئی چیز اپنی جانب سے لگا دینا اور اس کو شریع حیثیت دے دینا یہ کام کو بدات بنا دیتا ہے پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ غلطی کام کے اندر ہے کام میں غلطی ہونے کی وجہ سے افراد کے اندر غلطی آ رہی ہے۔ دوسری چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے کہ جاہیلوں کی غلطی ہے۔ بڑے بڑے مقررین نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں بڑے بڑے علماء جو ذمہ دار ہیں مرکز کے ابھی میں صورت میں تھا وہاں کے ذمہ دار مولوی یاسین صاحب انہوں نے اپنے بیان میں ان آیات کو استعمال کیا تو میں نے ان کی گرفت کیا ان سے بات ہوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی کسی طرح سے چپ ہو گئے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے بڑے بڑے علماء یہ غلطیاں کر رہے ہیں تو غلطیاں ان بڑوں میں ہیں ان کی وجہ سے چھوٹوں میں آ رہے ہیں ایک تو غلطی کام میں ہے اور دوسرے جو غلطی بڑوں میں ہے چھوٹوں میں ان کے ذریعے سے آ رہے ہیں اتنی بات سمجھنے کے بعد تھوڑا سا آگے سمجھے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے نکلے جب بھی آپ سے ملیں گے ہم سے ملیں گے دین سیکھنے کے لیے نکلیں گے اس سے پہلے کی ایک بات اس سے پہلے کی بات ایک ہے قاعدے کی بات یہ ہے کہ جب ایک نظام بن رہا ہے کہ عوام کو جو ان پڑھ ہیں ان کو دین سکھانا ہے تو اس میں ایک نظام اور ایک نصاب مرتب ہونا چاہیے جو چار چلہ لگائے وہ بھی وہیں جو آٹھ لگائے وہ بھی وہیں جو بارہ لگائے وہ بھی وہیں ترقی کا نام و نشان نہیں تو یہ تھا میں کلمہ سکھا دیں گے دوسرے چلّہ میں قرآن سکھا دیں گے تیسرے چلا میں نماز سکھا دیں گے چوتھے چل میں روزہ سکھا دیں گے پانچویں چلہ میں گھریلو زندگی سکھا دیں گے ترقی ہونی چاہیے نا ترقی نام کی نہیں بڑا سے بڑا عالم جائے تو وہ بھی وہی اتنا کرنا ہے مفتی جائے تو اس کو بھی وہی اتنا کرنا وہاں سب موجود ہے فضائل اعمال کی تلاوت ہوگی لیکن اور دین نہیں سیکھنا ایک نظام ہونا کہ روزمرہ کے جو ہر مسلمان پر فرض ہیں اس کی ایسی ترتیب ہوتی ہے کہ پہلے آشرا میں یہ دوسرے آشرا میں یہ تیسرے آشرا میں یہ پہلے چلہ میں یہ دوسرے میں یہ تیسرے میں یہ چوتھے میں یہ پانچویں میں یہ یہاں تک کہ روز مرہ کے مسائل جو فرض ہیں وہ آ جاتے ان چیزوں کو نہ رکھنے کا نقصان یہ ہوا کہ جو کر رہے ہیں اسی اتنے کو دین سمجھنے لگے کہتے ہیں کہ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں اگر واقعی دین سیکھنا چاہتے ہیں تو اکثر و بیشتر جماعتوں میں نہ کوئی حافظ ہوتا ہے نہ کوئی عالم ہوتا ہے بہت کم جماعتوں میں آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں کسی عالم سے اجازت لے کے اس کے گھر پہ چلے جائیں اپنا پڑاؤ ڈالیں رہیں اپنا کھائیں پیئیں عالم دین سے آپ مسئلہ پوچھیں دین سیکھیں قرآن سیکھیں چلے جائیں کسی مدرسے والے سے بات کریں بات کر کے وہاں مدرسے میں جا کے ٹھہر جائیں اور اپنا کھائیں اپنا پئیں روزانہ قرآن سیکھیں دین سیکھیں نماز سیکھیں سیکھ کر چلے جائیں نعرہ تو یہ ہے کہ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں اور گھومتے ہیں اسی جگہ جہاں کوئی دین سکھانے والا نہ اور جس نے دس سال سے وقت لگانا شروع کیا بوڑھا ہو گیا وہ وہیں پر ہے اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا اس سے آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا تو کہنے کی چیز یہ ہے کہ توجہ کی ضرورت ہے دین اسلام ایسا نہیں کہ بس وہیں چکر لگاتے رہے کولو کے بیلوں سے کم نہیں ہے جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں یہ عبرت کی بات یہ سوچنے کی بات کہ ہم جہاں چلے تھے وہیں کے وہیں مولانا صاحب سے کہیں گے کہ ہم دین سیکھنا چاہتے اور اگر مولانا صاحب نے کہہ دیا ہم سکھائیں گے ہمارے پاس آ جاؤ نہیں آئیں گے آپ چلیے ہم کو دین سکھائیے اور آپ جائیں گے تو بھی آپ سے دین نہیں سیکھیں گے وہی اتنا ہوگا جتنا وہاں تے اس سے زیادہ آپ نے کیا تو آپ جماعت کے مخالف اب ہم کوئی بات سمجھائیں اب ہم کوئی بات ہم کوئی بات سمجھائیں تو کہیں گے کہ جماعت کو مخالف ہو گئے اگر سمجھانا ہے تو جماعت میں وقت لگاؤ یہ کون سی بات ہوئی شرابی کو سمجھانا ہے تو ہم جا کے شراب پیے بے نمازی کو سمجھانا ہے تو ہم بھی نماز چھوڑ دیں ارے بھائی آپ کے پاس چلے گئے آپ کو سمجھا دیجیے آپ مان جائیں کہتے ہیں خارجے سلاد کا لقمہ قبول نہیں ہوگا یعنی نماز میں کوئی ہے نماز کے باہر سے کوئی لکما دے تو لکما لینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو جو جماعت میں نہیں ہے وہ نماز کے باہر ہے. اور جو جماعت میں لگے ہیں وہ جماعت کے اندر ہے. مطلب ہم سمجھانا چاہیں تو ہم جماعت میں بھی جائیں یہ کون سا اصول ہے آپ کو صحیح بات بتا دیا دلیل کے ساتھ بتا دیا آپ جا کے اس کو کریے کہتے ہیں یہ کام لگے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام لگے بغیر اس کا تجربہ نہیں آئے گا یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہیں کہ اس کا شری اور غیر شری ہونا نہیں سمجھ میں آئے گا اس کا تعلق لگنے سے نہیں دیکھنے سے کافی دیکھنے اور پڑھنے سے کافی یہ صحیح ہے کہ جو اس میں لگے گا اس کو تجربہ ہو جائے گا لیکن جائز اور ناجائز ہونا آدمی دیکھ کے پتہ لگا لیتا کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے طرح کی بہت ساری باتیں ہم نے چند باتیں آف حضرات کے سامنے رکھی چند باتیں آف حضرات کے سامنے ہم نے رکھی ہیں کہ جو سمجھنے کے لیے کافی ہیں اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں بھی منظر عام پر آ گئی ہیں وہ تیس سے زائد بڑے بڑے علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھ دی اور اب لوگ کتابوں کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور روشنی میں آ رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط کیا صحیح کیا غلط ہم نے ان غلطیوں کو آپ کے سامنے چھیڑا ہے جو اوپر سے چل رہی ہے جو نیچے سب کر رہے ہیں ابھی ان کو ہم نے چھڑا نیچے والوں چھیڑیں گے تو وہی کہیں گے افراد کی غلطی نیچے والا بھی ذکر کریں گے کہیں گے افراد کی غلطی ہم اوپر والا بتا رہے ہیں جو اوپر سے شروع سے چل رہا ہے اور اس کے اندر سب ملوث ہیں ایک طرف سے ملوث ہیں اور ہمارے پاس بہت سارے آڈیو ویڈیو اور کتابیں یہ سب ہم نے بہت سارا ریکارڈ, ریکارڈ کر رکھا ہے محفوظ کر رکھا ہے. کہ کیسے کیسے بنایا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کا بڑا نام ہے بڑا چرچا ہے مبلغ اعظم وہ اتنا گندا گندا بیان کرتے ہیں کہ ان کے اوپر 386 صفحات کی کتاب مستقل مفتی عیسہ گورمانی صاحب نے لکھی اس کتاب کو پڑھنے والا آدمی ایک دم پوری طرح سے روشنی میں آ جائے گا کہ شیت نوازی کر رہے ہیں بریلویوں کی تعریف کر رہے ہیں غیر مقلدوں کی تعریف کر رہے ہیں صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں حضرت ہرتاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت کچھ کہہ رہے ہیں علمائے دیوبند کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں مولانا سرفراز صاحب صفدر جن کو علماء حضرات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اب تو انتقال فرما گئے آخری زندگی میں انہوں نے 35 صفحات پر مشتمل خط لکھوایا اور اس کے اندر ان کے نظریات کی نشاندہی کی اور اس کا کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے وہاں کے ڈاکٹر مفتی عبد الواحد صاحب بڑے عالم ڈاکٹر مفتی عبد الواحی صاحب بڑے عالم ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی بے اعتدالیاں لیکن ہم لوگ بے خبر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا الکلام البلیر فی احکامی تبلیغ مولانا فاروق صاحب ترانوی الہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بہترین جامع کتاب ہے 586 صفات صفحات پر مشتمل ان کی اس سے پہلے والی کتاب مروجہ تبلیغی جماعت کی شریح حیثیت اور چونسٹھ صفحات پر مشتمل ہے وہ مختصر ہے شاہ تبلیغ قاضی عبدالسلام صاحب نوشہرہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ یہ ان کی کتاب ہے بہت جامع کتاب ہے بہت عمدہ کتاب ہے تبلیغی جماعت کے طریقۂ کار کی شریح حیثیت مولانا اعجاز صاحب آزمی شیخوبوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہت عمدہ بہت بہترین کتاب ہے مفتی عبد القدوس صاحب رومی آگرہ ان کا فتویٰ ہے مفتی خبیب القدوس مفتی خبیب رومی آگرہ ان کا بھی فتویٰ ہے ان کی بھی کتاب ہے اس طرح کی بہت سارے علماء مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب کی اصول دعوت و تبلیغ انہوں نے بھی کتاب رکھتی رکھی ہے تبلیغ اور تحریف اسلام سے بھی کتاب ہے موجودہ تبلیغی جماعت حق کے سری سے انحراف کی راہوں پر یہ بھی کتاب ہے کیا تبلیغی جماعت نہج نبوت پر کام کر رہی ہے یہ بھی کتاب انکشاف حقیقت یہ بھی کتاب ہے عدین النسیحا یہ بھی کتاب ہے احقاق الحق بلیگ یہ بھی کتاب ہے مستقل کتابیں علماء کرام رام نے لکھا کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں جو صحیح بات ہے اس کو صحیح انداز پر لوگوں کے بیچ میں پیش کریں یہ تو بات ٹھیک ہے ذرا لیکن ہمارے پاس اس کے لیے بدل کیا ہے ہم تو اسے اس چیز کو دیکھتے ہیں اس کام پہ لگ رہے ہیں شرابی نے شرابی سے توبہ کر لی جانے نے زنا سے توبہ کر لی چور نے چوری سے توبہ کر لی یہ فائدہ تو ہو رہے ہیں دفع مذرت جلبے منفاد پر مقدم ہے یہ قائدہ آپ نے پڑھا ہوگا یہ فقہ کا لائدہ فائدے آپ نے دیکھے اب نقصانات کو دیکھ لیں اگر ایک عقیدہ خراب ہو رہا ہے صرف ایک عقیدہ اگر بگڑ گیا تو یہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے پر محنت ابھی شروع ہوئی ہے پہلے نہیں نہیں پہلے بیٹھے تھے پہلے اس بات یہ علما جتنے بھی ہمارے یہ سائیڈ کا اعتراض ہے سائیڈ والا سائیڈ رکھی پہلے آپ نے جو پوچھا اس کا جواب سنی ایک عقیدہ اگر بگڑ گیا ایک آدمی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا داڑھی بھی نہیں رکھتا روزہ بھی نہیں رکھتا لیکن اس کے دل میں مسجد کی قدر تفسیر کی قدر عالم دین کی قدر مفتی کی قدر یہ قدر موجود ہے تو اس کا عقیدہ صحیح ہے وہ پورے دین کو دین سمجھتا لیکن وہ آ گیا داڑھی ٹوپی کرتا پیجامہ تلاوت سب لیکن اب اس کے دل میں مولوی کی نفرت مدرسے کی نفرت خانقاہ کی نفرت تفسیر کی نفرت اس کا عقیدہ بگڑ گیا اس کا جو نجات کا مدار ہے وہ عقیدے پر ہے نجات کا مدار اعمال پر نہیں ہے جب آپ نفع کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نقصان کو بھی دیکھنا ہوگا اور جب کسی چیز میں زہر مل جائے تو اس سے احتیاط کرنا اور پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم زہر نکالنا تو ضروری یا تو آپ زہر نکالیے تو آپ بھرے اس کا یہ دو ہی راستہ اسی سال سے یہ کام چالو ہے ہمارے قابل کیوں خاموش رہے چکے ہم کہتے ہیں سو سال سے سو سال سے میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی غلطی میں مبتلا رہے یہ کام یہ افراد کی غلطی میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں عقیدے کی غلطی ہو رہی ہے اب عقیدہ بگڑ رہا ہے ٹھیک ہے جب ہمارا عقیدہ بگڑ رہا ہے تو اقابر کہاں سو رہے تھے ان سے جا کے پوچھئے نا ابھی جو اقابر ہیں جو ابھی نہیں بول رہے ان سے جا کے پوچھئے نہیں نمائندگی تو آپ کر رہے ہیں نا ہم نمائندگی کر رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ عقیدہ بگڑ رہا ہے کہ نہیں بگڑ رہا اس سے تو ہمیں ہمیں امکان نہیں ہے ہاں عقیدہ بگڑ رہا ہے جہنم میں جا رہے ہیں سب جہنم میں جاتے ہوئے کا قابل بھی دیکھ رہے ہیں ہاں دیکھ رہے ہیں تو کیوں خاموش یہ ان سے پوچھیے نا ہم سے تھوڑی نمائندگی تو ہیں ہم جس چیز سے نمائندگی کریں ہم اس کو بتا رہے ہیں ان سے جا کے پوچھیے یہ گڑبڑ ہو رہا کیوں خاموش نہیں تو اس سلسلے میں اگر ان سے معلوم کیا جا رہا ہے ان سے اگر معلوم کیا جائے جیسے آپ نے بنوایا کہ انہوں کیسے کام کیا جائے اور کیا کیسے سمجھایا جائے فرمایا کہ جتنا ہم سے ہو سکتا تھا دار الوم کے لیول پر ہم نے کیا اور وہاں جو ہے علی گڑھ والوں نے کیا لیکن اوپر کے جو ذمہ دار ہیں کوئی بات سننے اور ماننے کو وہ تیار نہیں ایسا है نہیں دارال چاہتا تھا سب کچھ ہو سکتا ابھی ہم ان کی ابھی ہم ان کی بات محمد دونوں کے اندر اتنا ہوا اسی سلسلے میں وزیر جہلو گیرا لنا جی امن نام شروع کرنا ہے مولانا امرسہ پلان پوری تبدیل کی دلائل دیتے رہے اور مولانا سہی سا پالرپوری اس کو تین کی روشنی میں دلائل دیتے رہے آخر میں مولانا مسا پالر نے ساڑھے سات سال کی بعد استعمال کیا ان چیزوں کو میں پورا تو فت المائی میں पहले ہے <تصفيق> تو پھر یہ, د.. یہ کام دیوبند سے کیوں شروع ہو رہا ہے کیوں تشکیلیں ہو رہی ہے میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ سائڈ والا اعتراض بعد میں کریں گے جو کہا ہوں وہ سمجھ میں آیا ہے بالکل سمجھ آ گیا ان باتوں پر اگر کوئی اعتراض ہو تو وہ بتائیے ان باتوں پر اعتراض تو اس کا نواب تو ادھر سے بھی نکل ہے نا سے بھی نکل ہے اس کی گندگی ہو رہی ہے تو کی گندگی نہیں اس کی توجہ یہی ابھی میں نے مفتی زین الاسلام صاحب سے باقاعدہ بات کی پہلے مفتی ابلقاسم صاحب سے پہلے تو میں نے صاحب سے بات کی محترم صاحب نے صاف لفظوں میں کہا کہ دار العلوم کے لیول سے ہم کو جو کچھ کرنا تھا ہم نے کر لیا اور کوئی سننے کو تیار نہیں یہ میں نے ان کی آواز ریکارڈ کر رکھا جی جی جی پھر اس کے بعد محتمین صاحب نے کہا کہ اب سب لوگ اپنے اپنے مقام پر کریں میں نے برجستہ کہا کہ حضرت ہم لوگ کیسے کریں گے اس کے پیچھے جو فتوا دیے گئے ہیں وہ ڈھیلے دیے گئے ہیں اور بیجا تعمیل کی گئی میں نے ان سے براہ راست تو کہا کہ اب جو ہے جو فتوا دیے جائیں گے وہ ڈھیلے نہیں دیے جائیں گے اب تک جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب کیا کریں گے آپ مفتی زیسلام صاحب کو میں نے کتاب کے حوالے دکھائے ابھی رمضان سے پہلے انہوں نے کہا کہ دارالفتہ میں اور یہاں کے مفتی لوگوں کسی کو خبر نہیں کہ ایسی عبارتیں موجود سب حسن زن میں پڑے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی مفتی بیٹھے ہوئے خاموش ہے جب کسی کو حسن زن ہو یا غلط فہمی ہو تو وہ کیسے بات کریں ذمہ داری سے اپنے منصب سے ہٹ رہے ہیں یا ان کے پاس اتنا کام ہے کیا کام ہے اب آپ ایک فتویٰ لکھ رہے ہیں تو آپ کو پورے حقائق پر نظر رکھنی ہوگی جب پورے ہندوستان سے فتوی پہنچ رہے ہیں تو دار لوگ جو فتوے آتے ہیں وہاں پر جو طالب افتا کے ہیں تو کوئی سوال آیا ذمہ دار بولتے آپ لکھیے جواب اب وہ دیکھتے آپ کو جو ہے وہ جواب لکھتے آج بھی دارال آتا ہے وہی جواب اتنے فتوا رہتے کہ ان کو سانس لینے کی مہلت نہیں صرف جائز اور ناجائز کیا ہے صرف جائز اور ناجائز ہم کو چاہیے دلیل کیا ہے اب آپ میرے ساتھ دار الوم چلیے ہاں تو وہیں یہ بات ان سے ہوگی یہ حقیقت ہے کہ اگر لال سے پتھرے بھی آ رہے ہیں تو جو چیز ہم کو ضرورت ہے وہ تمہیں بھائی سوچے آپ اگر ہم کو اگر کسی پار میں سوال بھی کرنا ہے پلڈ کر لیجیے کہ کوئی دارو قدم بھی یہی ہے دار تو وہ دیکھتے کہ ایریا کون سا ہے اگر وہ ایریا کون سا ہے تو اس کے اوپر جواب بھی نہیں دیتے اور ایک بات اور بتاؤں اسی طریقے سے جو کے لالو خطرے آتے ہیں نا اگر ہم دس ایک ہی سوال جو دس مرتبہ وہاں پر بھیج رہے ہیں تو دس لوگ الگ الگ خطرے وہاں سے بھیجتے ایک بات اور بتاؤں سن 1951 کی بات ہے جب عورتوں کو جماعت میں نکلنے سے دارالعلوم نے منع کیا اور عدم جباز کا فتویٰ دیا اس وقت کسی مفتی کا اس میں اختلاف نہیں تھا لیکن جماعت والوں نے اس فتوے کو تسلیم نہیں کیا جماعت والوں نے اس فتوے کو تسلیم نہیں کی اور ابھی ابھی اس وقت کی تازہ مثالیں مولانا ارشد صاحب سمجھانے کے لیے گئے تھے دونوں لوگوں کے پاس لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی واپس چلے جائے صحیح ساری چیزوں کی یہ کہنا کہ کی اتنے دے رہا ہے اور تعلق تمام بڑے اداروں کی اور میں نے پہلے کہہ دی دی پہ دیا تھا کہ یہ سب سائیڈ کی باتیں ہیں جو میں نے تقریر کی ہے ان تقریروں میں اگر غلط بات ہم نے کہی ہو پہلے اس کو لے آئے سائیڈ والی باتیں دیکھ بات. دیکھو بات. دیکھو بات اصل میں موضوع خلط ملت ہو جاتا ہے جو آپ کے دار الوم <……Main> کیوں نہیں کر رہا نلوا کیوں نہیں کر رہا پلا نہیں چاہ رہا ہم نے کوئی بات غلط کہی ہو وہ بتائے میں ایک تبدیلی جماعت والا بندہ ہوں میں ماننا ہی نہیں چاہتا کیا کروں گے بگاڑو گے اس وقت ذہن سازی کی ضرورت ہے افراد سازی کی ضرورت ہے اور صحیح مسائل کو جگہ جگہ رکھنے کی ضرورت ایک آدمی کے کہنے سے کوئی نہیں ماننے گا اور کہہ دوں دارالعلوم کا فتو آنے کے بعد بھی کوئی نہیں ماننے گا نہیں ماننے گا ذہن سازی اور افراد سازی کی ضرورت ہے یہ مسائل پڑھ کے آپ کو بھی جگہ جگہ کہنے اور بتانے کی ضرورت ہے جی مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک بات ٹھیک ہے یہ تو آپ کی عورتوں کو بالکل محافظ ہے اور ساری چیزیں اس پر کوئی اعتراض نہیں لیکن ہم ایک بات بتائیے فتنہ تمام طرف سے کھڑے ہوئے ہیں عمومی دعوت کی محنت ہمارے پاس کوئی ہے اس کے علاوہ عمومی صلاحیت کوئی ہے جس سے ہم عوام, عوام کو جوڑ جو سکیں چودہ سال تک یہ دعوت نہیں تھی تو کیا تھا جوڑا نہیں اللہ والے نہیں میں پوچھتا ہوں چودہ سال تک یہ نہیں تھا تو کیسے دین اسلام محفوظ رہا کیسے لوگوں کے پاس پہنچا کیسے چلا یہ بتائیے یہ تو اللہ کا نظام ہے تو اللہ کا یہ بھی نظام ہے یہ جائے گا دوسرا آئے گا اس کی اصلاح کی ضرورت اسلح اس کی کی جاتی ہے جو واجب ہو یا فرض ہو یہ قاعدہ جو مستحب ہوگا مباح ہوگا اس میں غیر شرعی امور شامل ہو جائیں گے اس کو نکال دیا جائے گورنر تو پھر آپ کہیں گے کہ جو بریلوی صلاح سلام پڑھتے ہیں ان کے لیے جو گمراہی کا ختوہ دیا گیا وہ غلط ہے اصلاح کرنی چاہیے تو ٹھیک ہے اگر یہ مباح کام ہے اور ساری چیزیں ہیں تو اس کے اس کے دوسرے دائرے میں ہم کوئی تنظیم بنایا کوئی تحریک لائے بدل کا بدل نہیں ہوتا اصل کا بدل ہوتا اصل کا بدل ہوتا یہ ہے؟ اصل نہیں یہ بدل ہے بدل کا بدل نہیں لایا جاتا جو اصل تھا پہلے لوگ تقریر کرتے تھے مدرسہ چلاتے اسی پر چلے بات کو پہنچا اپنی نماز پڑھ رہا تھا बयान में माशा दोनों से बाहर तक की आवाज आ रही है उस बंदे ने जो बयान किया ना क्या बयान किया बताया देखो भाई काम के लिए मामला ये होगा कयामत के दिन दो मंजिल होंगी जन्नत की एक में अ के राम होंगे और दूसरे में गाई हजरा होंगी हम आप नमाज में तो मेरा अपना और पड़ी और दिन लाख तो खत्म हो गया नमाज कैसी हो गई हो गी। سلام جھیلنے کے بعد میں جا کر اس کو پکڑا ہوئے لوں گی وہ بھی اتنی بڑی بات بولی ذمہ داری سے مجھ کو یہ بتا جب انبیاء کے رام جنر کے نچلے کبھی کہیں ہوں گے اور اوپر میں کے صحابہ سے لے کر ہو تھا اور آم آدمی مانیہ کہ یہ لوگ جو تھے یہ کہاں جائیں گے ان کو کہاں کلیکٹ کرنا جنم میں اور دوسرا ساتھ میں آیا اس سے دوسرا کوئی آگے پھر کے جماعت کے اثرات آپ دیکھتے نہیں لوگ جو ہے مسجدوں میں آ رہے ہیں مسجدوں میں جو نماز پڑھ رہے ہیں بھائی صاحب کام کام اچھے کے بارے میں کو کچھ نہیں وہی میں سمجھا رہا ہوں سنیے جیسے آپ نے اپنے بیٹے کو سعودی بھیجا کسی کے ذریعے پہنچانے والے نے سعودی پہنچا دیا لیکن اتفاق سے وہ غلط جگہ پہنچ گیا اتفاق سے غلط جگہ پہنچ گیا تو اس کو وہاں جو لوگ جانکار ہوں کی صحیح جگہ پہنچانا چاہیے نا چاہیے تو ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی آپ لوگوں کو کھینچ کے مسجد میں لایا گیا اب جو کچھ کمی ہے اس کی دھلائی ہونا چاہیے وہ جو کمی ہے تو یہ تو اب جو بزرگ ہے جو علماء ہے ان کا کام ہے ہاں تو ہم ہی لوگوں کا انہوں نے یہ کرنا چاہیے اس کی خرابی کو نکالنا چاہیے تو وہی تو کر رہے ہیں جو اس کی اچھائیاں ہیں وہ بھی تو آپ بولو نا کہ اتنی جو لوگ ہیں مسجدوں کو جو آباد کر رہے ہیں اور جو مسجدیں بن رہی ہیں تبلیغی جماعت کی جو مسجدیں بنتی ہیں یہ تبلیغی جماعت کی محنت والوں سے اسی کی اصلاح کی فکر ابھی مولوی لوگوں سے بات کر رہا ہوں اسی لیے میں نے کہا تو آپ لوگ نہ بیٹھے اچھا تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اس خرابی کو دور کریں تو پاک ہو جائے خرابی آپ براہ راست جو تنقید کر رہے ہیں کہ جب اس کا آئب نہیں سامنے رکھیں گے کس چیز کی سلاح کریں گے کس کی کریں گے وہ بتا رہے اس کے خلاف نہیں ہے جو ہے وہ کی جن نیبوں کو چھانٹنا ہے اس میں سے اس کا فائدہ جو ہے نقصان سے زیادہ نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ زیادہ ہے پرانے مجید میں ہے وہ اس مہما اکبر منفرحیمہ اس کا مطلب یہاں اکبرو ہے اکثرو نہیں سنیے غور سے سنیے اس کو تفسیر ہے وہ اس مہما اکبر منفرحیمہ اکبر ہے اکثرو نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں گنتی نہیں ملائی جائے گی کہ یہ دس ہے وہ 15 ہے یہ ایک ہے شریعت میں وزن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو حساب ہوگا وہ بھی وزن ہوگا ول وزن الحق فمن سفولت وہاں جو ہے تولا جائے گا اگر گنتی ملائی جائے تو پچھلے پچھلے پہلے والے امتی کہیں گے میری عمر ایک ہزار سال تھی میرے سجدے زیادہ ہیں آپ کی عمر سا, آپ کی سا, سا سا سال عمر تھی آپ کی سجدے کم ہیں وہاں وزن ہوگا آپ کا ایک سجدہ ایک ہزار سجدوں سے بھاری ہو سکتا ہے تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ نفع اور نقصان جب دیکھنا ہو تو گنتی نہیں ملائی جائے گی ایک طرف سو نفع پہلے سنیے پہلے تفسیر ہے اس کو سنیے ایک طرف سو نفع ایک طرف سو نفع اور ایک طرف ایک نقصان لیکن وہ نقصان اگر بھاری ہے تو وہ سارا نفع چھوڑ دی جائے کنارے ڈال دی جائے تو آپ جو ہے اب اتنی جو ہے لوگ اس سے جڑ رہے ہیں اگر یہ بات کسی طریقے سے دین کی بالکل میں کچھ خامیاں ہے بلکہ اچھی انہیں اس میں خامیاں ہیں جو آپ نے جہاد کی باتیں کوٹ کی ہیں یہ چیزیں یہ بیجا, بیجا ہے اور وہ اس کو غیر طریقے سے استعمال کر رہے یہ بھی صحیح ہے لیکن جو اس کے اثرات لوگوں کے اوپر مرتب ہو رہے جیسے فضائل کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ فضائل ضعیف روایت کو بیان کرنے سے اگر لوگوں میں اشتیاط پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے آپ ووٹ کر سکتے ہیں یہ بات تو آپ جانتے ہیں میری ہی تقریر کا مطلب آپ نے نہیں سمجھا میں نے یہ سمجھایا کہ یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی اس سے پاک کیا جائے تو کام ایک دم اچھا ہو جائے ہاں تو کام کام کا نہیں ہے کام بالکل اچھا ہے کام مثال کے طور پر ابھی ہم لوگ اتنی جانے کہیں قرآن کی کسی ہو رہی ہے وہ بڑھتے کیا ایک سوال ہے قرآن آئے اگر مدد کر لو کہ اگر ہم نے اپنے اپنے یہاں ہی تو اپنے یہاں خود تفصیل بند رہے گی اپنے یہاں یہاں خود تفصیل بند بے شمار واقعات تفصیل بند کر دیں یہاں اپنی ایسی باتیں ہیں تو بالکل وہ ہے وہ قابل اصلاح ہے اس کے لیے بولنا چاہیے آواز اٹھانا چاہیے ایسا نہیں آواز اٹھاتے تو اس کا نام ہو جاتا جمال سننے آواز اٹھائے نام دوسرا ہو ہے آواز اٹھائے تو یہاں کی بات زمرہ کی ہے اس کے اندر کوئی چیز صرف ایک ہی چیز نہیں کرنا چاہیے اور بھی تنقید نہیں ہونی چاہیے نہیں یہ جو تنقید ہے تنقید برائے اصلاح ہونا چاہیے تنقید برائے برائے تنقید نہیں ہونا چاہیے یہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تنقید برائے تنقید ہے نہیں آپ کا پہلو ہے تو اس میں تنقید برائے یہ تنقید برائے اصلاح ہے پوری تحریک ہے تنظیم ہے علما کے سب جٹ کے کام کر رہے ہیں اور اکثر تو اس میں علماء بھی جوڑے ہوئے اب اس میں ہم جو ہے آپ کو دوست دیں گے کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں جو انہیں جو انے اس کو اوپر جو مانتے ہیں کہ بھائی اس سے سارے علماء جڑے ہیں اور ہر جگہ مرکز میں جاؤ وہاں کہیں بھی جاؤ وہاں پر اچھے علماء ہوتے ہیں اور وہ اس کو سب باتوں کو کہتے ہیں تو یہ تو آپ ہی لوگوں کی خرابی ہے نا علماء بھائی علماء ہی کو سمجھانے न? کی تو مجلس ہے یہ علماء ہی کو سمجھانے کی مجلس ہے ایک بات یہ ہے ہاں علمائی کرام جتنے جو ہے الدین جڑے انڈیا کے ہو یا دنیا کے اس سے کئی جگہ علمائی کرام جو ہے سے جڑے ہوئے ہاں تو دارلوم کے علما ذمہ داری ہے جس طرح آپ کی مختصر میٹنگ ہے تو کے بڑے علما جو کی بڑی جو ہے ایجرجنسی ہے یہ سمجھائی جائے آپ بھی کوشش کریے آپ بھی اپنے یہ دارال کو چاہیے کہ جو تعلیم درکم سے فارغ ہو رہا ہے اس کو ہری کتب یہاں سے دیے جائے تاکہ وہ اس, اس کا مطالعہ کر سکے اور اپنی بھی اور قوم کی بھی, بھی کام کر سکے یہ ہمیشہ موقع صحیح سا کہتے ہیں یاد رکھیے اس میں ایک آپ جو کہہ رہے ہیں میں تو دار العلوم بھی جا کے کوشش کر رہا ہوں مظفر نگر بھی جا کے کوشش کر رہا ہوں آپ بھی کوشش کریے کوشش چلے میں تو فل کوشش کر رہا ہوں میں جا کے برابی بتایا کہ مل کے آیا ہوں بات کر کے اب آپ بھی کوشش करवाने اور ان کو زبردستی تو सकता हूं سکتا ہوں جا کے صرف کہہ سکتا ہوں आप صاحب سے ڈائریکٹ یہ کہہ دینا کہ آپ یہاں کے پتاوا ڈھیلے ڈھالے ہیں آپ جائیں گے تو سوچیں گے کہنے کے لیے میں سبوت لے کے گیا تھا کہتے تو میں دکھا دیتا تو آپ بھی کوشش آپ کے سامنے ایسا کھانا لا کر رکھا گیا بکری کی ٹانگ ہے لیکن چاند کے اندر ایک حصے میں کچھ زخم ہے جس میں کیڑے پڑے ہیں کیا آپ اس بکری کے کھانا اس کی اصلاح کی اور اس کو آدمی اس کو دیکھے گا پرکھے گا جب ہی کھائے گا ایسا نہیں کہ کوئی لا کے رکھ دیا اور کھا لیا آپ اطمینان رکھیں آپ اطمینان رکھیے اسلحہ اب تک کی جو باتیں ہیں اس سے میری اپنی نا پسلے خلاف کسی کو بھی ہو سکتا ہے اس سے بحث نہیں ہے میری اپنی نا کو سرائے دیکھیے عمومی جو کام ہے عمومی جو کام ہے اس سے لوگ جڑ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو خرابیاں ہیں جیسے کبھی مولانا نے کہا کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے مدرسے بھی تنقید برائے اصلاحی ہے نہ کہ تنقید برائے تنقید ٹھیک ہے اور تو اس سے عمومی فائدہ ہے لیکن حقائق پر جہاں زد پڑ رہی ہے قرآن کی تحریفیں ہو رہی ہیں تو اس میں ہماری معنیٰ آ کے کھولی مفتی صاحب اس سلسلے میں ہمیں اقدامی پہلو اصلاح کے اعتبار سے کرنے چاہیے اور وہ سر جوڑ کر کے بیٹھ کے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کہیں پر اگر ایسی ایسی بات ہو رہی ہو کہ جہاں قرآن کی آیتوں میں تحریف ہو رہی ہو یا قرآن کی آیتوں کی تحریف کے ساتھ ساتھ عقائد میں بگاڑ ہو رہا ہو یا فضائل کے باپ کے میں جو احادیث ہے اس کو فلائز کا درجہ دیا جا رہا ہو یا واجبات کا یا سنن کا درجہ دیا جا رہا ہو تو وہاں اب ہماری کیا ذمہ داری اب اس پر اس پر ہم نے اور یہ جو چیز ہے آپ ایسے بول کر نہیں جو تقریب کے ذمہ دار ہیں ہر ضلع کے ہر گاؤں کے جو بڑے ہیں وہاں سمولوی لوگ ہیں کوئی انہیں عمومی جو تبلیغ کی یہاں پر بھی جتنے ذمے دار سمولوی لوگ ہیں کوئی عمومی عام آدمی حضرت سنیے ایک آدمی کی بات سنتے نہیں وہ لوگ ہم جب پچاس آدمی جائیں گے تب سنیں گے تو صحیح ہے اسی کے لیے جمع کر رہے ہیں صحیح بات ہے اس کے لیے ان لوگوں نے یہ مزاد بنا لیا کہ ہم کو ماننا نہیں ہے اگر بات حقیقت دور لینا اور اخلاص ہوگا تو یہ منوانا اللہ کا کام ہے آپ کا کام پہنچانا ہے اور آپ اگر پہلے سے بول دیں گے کہ وہ مانیں گے نہیں تو یہ آپ کی شکست نہیں ہے نہیں اپ, آپ اپنی ا... بات کو کمزور ثابت اپ کرنا چاہیے منوانا ہے اپنی... اگر آپ کی بات میں دم ہے تو آپ جا کر ان میں برجستہ بولیں گے کہ یہ چیز قرآن میں ہے اس طریقے سے حدیث میں ہے آپ اسے مانے یا نہ مانے لیکن یہ بات سنی آپ سنیے منوانے کا سنی سنی جو طریقہ ہوگا اسی طریقے سے منوائیں گے نا منوانا, है منوانا اللہ کا کام ہے آپ کا کام نہیں ہے عما علیہ کل الملاک جس طریقے سے آپ نے پہلے کہا نا کہ پہنچانا اور پہنچانا تو یہ آپ کا کام پہنچانا ہے ہم کو بھی بولنے دیجیے ہر انسان کا ایک فطری مزاج ہوتا ہے اس کے پاس آپ اس ڈھنگ سے جائیں کہ وہ ماننے کے لیے مجبور ہو اور سوچے صرف اتنا ہی نہیں کہ لاٹھی کی طرح مار کے چلے آئے ने مفتی ने? زید صاحب مظاہری ندوی لمبا خط چوبیس صفحات پر مشتمل لکھ کر مولانا ساز صاحب باندھا کا بیان مرکز گئے بڑی آؤ بھگت جب اس کو پیش کیا تیور بدل گیا واپس وہاں پاکستان میں مفتی تقی صاحب عثمانی اور کئی علماء کا اجتماع رائے بنڈ والوں کو بلایا مرکزی ذمہ داروں کو کوئی نہیں آیا سب نے مل کر خط لکھا خط بھیجا خط کا بھی جواب نہیں دیا وہ خود بیان کر رہے تھے بیان میں لوگوں نے جو ہے ان کو جو ہے ٹیڑھا میڑھا کہنا شروع کر دیا مفتی تقی صاحب شیخ الاسلام تو یہ ہم ایسا انداز اختیار کریں گے کہ اتنے لوگ مل کر اہل علم جائیں گے کہ وہ بات کو مانیں اکیلے جائیں گے کچھ نہیں سنتے اکیلے کی کچھ نہیں سنتے علماء کی اجتماعیت ہونی چاہیے مزاج نہیں جماعت کا کسی کی نہیں سے نہیں انہوں نے کو سمجھے نہیں وہ نہیں سمجھے گے کہیں دارالعلوم دیوبند نے جب فتوا دیا مظاہر العلوم نے مل کر فتوا دیا کہ دیکھو بھائی عورتوں کا جماعت میں جانا ناجائز ہے اس وقت تک کسی اور مفتی نے یہ نہیں کہا تھا جائز سن 51 کی انیس کی بات ہے لیکن جماعت والوں نے مانا نہیں نہیں مانتا لیکن ایک منٹ ہوگی اس سے پہلے نہ کوئی فتویٰ آیا تھا اس سے پہلے کوئی فتوا نہیں وہ پہلا فتوا تھا عورتوں کے اوپر جب مختلف والی بات چھوڑی اس وقت جو فتو آیا وہ ایک تھا اجتماعی تھا اس وقت مان لیا بعد میں نے بعد میں جو بدل جو فتوا نہیں بدلا کوئی طرح مفتی तो محمود तो الحسن صاحب نے کچھ جھیل دی لیکن ابھی پھر پھر نیا فتوا دیو نے لکھا ہے کہ ناجائز جائز اپنا فتوا پڑا وہ مفتی لکھا ہوا ہے اپنا تبدیل نہیں کرا اور جیسے سوال آئے اس کا ویسے جواب ہر دعا اللہ اپنا تبدیل کا معاملہ ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو ہم وہ اہمیت ہے میں سے زیادہ بڑا آدی وہ من العلم الا قليل اللہ اپنے نبی سے سب من العلم الا قليل رسول کا اساسم کو اللہ پاک یہ فرمانا وسلم کے جو فرامین موجود ہیں اس ان خیر الا احیائے شین یعنی اچھے ہوں گے زمیندار تو وہ علما کے ہی ہوں گے اور سر چھڑا دل علما بدترین بھی ہوں گے اس ہوئے زمین پر فکریں وہ علماء کی ہی فکریں ہوں گے اب خیر کی فکروں کے ساتھ ہم ملیں یا سر کی فکروں کے ساتھ ملیں مفتی صاحب نے جتنی بھی باتیں لیے ہیں آپ کو صاحب کی باتیں سب غذردار ہیں اور بالکل لو منا اور اچھی ہے لیکن اس کا جو طریقہ ہے کہ ہم کو جو ہے لوگوں سے اس سے جڑنے سے ہم اس کو کہاں تک ایک اثر انداز ہو سکتے صرف اپنا اپنا طریقہ نہیں جاؤ جاؤ نہیں وہ بات نہیں ہے ہم لوگوں کی سنیے ترکیب ہے ہم لوگوں کی ترکیب یہ ہے کہ پہلے علماء کرام کو اس پلیٹ فارم پر منتخب کیا جائے پھر علماء کرام علمائے کرام ان لوگوں سے بھی ملیں جو جماعت میں علماء لگے ہوئے ہیں ان کو سمجھائیں سب سے مین بات وہی ہے ملن کیونکہ یہ جتنے جماعت کے عالم جتنے ہیں یہ لوگ ان سے بہت عقیدت رکھتے ہیں اور हुँ. یہ وہ یہ چیز کو برجستہ بولتے ہیں کہ عالم لوگ ہماری قیادت کر رہے ہیں <تصفح> اگر کوئی خرابی میں بھی جماعت میں جاتا ہوں ان کو بولو کہ یہ چیز یعنی ہٹ کر ہے شریعت سے یہ ہے تو وہ یہی بولتے ہیں مولانا رشید مولانا یونس نے یہ چیزیں کی ہیں اور وہ مستند عالم ہیں تو ہم کو جو ہے زیادہ جو توجہ دینا ہے کہ یہ لوگوں سے زیادہ جو ان کے عالم لوگ ہیں جو لگے ہوئے ہیں وہ ان کے اوپر ہی انہیں بھروسہ کرتے ہیں ابھی ابھی بہت خلجان ہی لوگوں میں نہیں تو پہلے ان لوگوں کا ذہن تیار ہو پھر یہ سب لوگ مل کے ان سے کہیں گے تب بات سمجھیں ہاں وہ چلا ہے پیپروں میں بھی آیا ہے نا مسئلہ وہ جب یہی بات کئی لوگ کریں گے کئی لوگ کہیں گے تب سمجھے اب ہم لوگ اندر تھے ایک بندے نے مجھ سے ہی سوال کیا کہاں جو آپ نظام دینا اللہ لگا دیا نہ جب تک یہ دو ہستیاں ہیں نا اندر اللہ ان کو تا دیر قائم رکھے ان کے ساتھ جو موجود تھے اس سے یہ دو ہستیاں جب تبدیل ہماری ہے جس کی یہ دو ہستیاں اللہ نہ کرے اڑ گئی دنیا سے تبدیلی کو اپنے اہل آباد پیدا کرتا ہے مولانا خرابی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خرابی کو زیادہ دن رکھتا نہیں دوسری کو بھی مولانا احمد نارسی ان کی قربانیاں ہیں ان کے بندے ہیں اور یہ اپنے ایم سی نی یہ اللہ پاک سے تعلق پیدا کر بندوں کی اصطلاح کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے ایک بات اور ضرورت کی وہ یہ ہے پچھلے سال کانپور میں مولانا متین الحق اسامہ بڑے عالم ہیں ان کو مدرسے میں لوگوں نے اسی جماعت کے عنوان پر گھیر لیا مارنے کے لیے دروازہ اندر سے انہوں نے بند کر لیا لوگ گالیاں دیتے رہے پیٹتے رہے چلے گئے پھر اس کے بعد وہاں کے علماء نے دو تین جلسے آپس میں میٹنگ کیے پھر علماء کرام کا وقت دارالعلوم دیوبند گیا وہاں اپنا سب کچھ لکھ کر دیا سترہ سوال دیے سب سے پہلے مفتی حبیب الرحمان صاحب نے اس کا جواب لکھا سب ایک ایک چیز کا جواب کلیئر لکھ دیا یہ بدات ہے یہ گمراہی ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں وہ فتویٰ محتم صاحب کے پاس گیا محتمم صاحب نے کہا کہ یہ فتویٰ قوم کے بیچ میں جائے گا تو لڑائی ہو جائے گی آگ لگ جائے گی دو پارٹ ہو جائیں گے اس لیے اسے مت بھیجو چھ مفتی ہیں دارالختا میں پھر سب کو کہا سب لوگ الگ الگ لکھو سب لوگوں نے الگ الگ لکھا وہ بھی قبول نہیں دیا پھر شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب پالنپوری سے کہا انہوں نے لکھا وہ بڑا مشکل تھا پھر اس کو آسان کیا گیا پھر وہ جواب بھیجا گیا تین مہینہ لگا صرف یہ بچانے کے لیے کہ لڑائی نہ ہو ورنہ اصلی حکم تو لکھ چکے تھے سب اچھا ایک بات میں یہ بتتا ہوں کہ آپ جو بولیں یہ واسطے ہٹ گئے جسے آپ نے ان کی خامیاں نشاندہی کی ہمارے جو دیوبند کے عالم ہیں یا اور بھی جو دیوبندی مکتبے فکر کے ہیں یہ فرض نماز کے بعد آپ جو اجتماعی دعا مانگتے ہیں اس کا حدیث سے کہاں تک تعلق है یہ ہماری خرابی ہے یا کیا ہے میں تو اس کو جہاں تک میں نے پڑھا ہوں اور جتنا بھی میں نے اس میں دیکھا ہوں اس کا قرآن یا حدیث سے کہیں تعلق نہیں ہے بلکہ ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے اس کو قابل اصلاح لکھا ہے جیسے کہ مولانا منظور حسن جو معروف الحدیث لکھے ہیں انہوں نے یہ خود لکھا ہے کہ جو مروجہ طریقہ یہی الفاظ ہے جو آج ہمارے یہاں مروجہ طریقہ ہے فرض کے بعد یہ قابل اصلاح ہے اور میں ایک اور جگہ پڑھا ہوں مولانا یہ جو اللہ والا میں لکھا ہے انہوں نے تو اس کو ڈائریکٹ یہ لکھا ہے کہ لا بھی یہ پڑھا نہیں ہو مگر میں نے کہیں پر ایسا ایک کتاب میں یا رسالے میں کہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے یہ لکھا خیر آبادی کتاب پڑھیے گا اور یہ جو کتاب ہے میں نے یہ بخاری اور یہ سب فضمی سم میں جو حدیثیں ہیں دعا کے تعلق سے کہیں بھی نہیں ہے दुण दुण दुण صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے وہ اس کی مرتبہ پڑھنے کا کہیں اور ہے کئی چھوٹی موسی دعائیں حضرت عائشہ سے اور انہوں نے مولانا منظور نے بھی خود لکھا ہوا ہے کہ یہ یہ لکھے ہے تو یہ بھی ایک ایسا نہیں ہے سنیے سراہت کے ساتھ حدیثیں ہیں سراحت کے ساتھ حدیثیں ہیں احسر الفتاوا میں بہت تفصیلی بحث ہے اس پر ہے اور امداد الفتاوہ میں ایک حدیث تو فجر کی نماز کے ساتھ خاص ہے فجر کی نماز کے بعد سلام تیر کے مختبی کی یعنی متوجہ ہوئی ہاتھ اٹھا کے دعا ماگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مم. مم. اور ایک حدیث میں یہ سراحت ہے کہ ہر ہر نماز کے بعد جو دعا نما گے اسی طرح سے اس میں الفاظ بھی ہیں تو پھر اس پر لعنت کے الفاظ بھیجے گئے اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی سنی عرب تو اس کا درجہ جو علماء کے نام نے رکھا ہے وہ مباح کا رکھا ہے مانگ بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں اس پر اسرار نہیں ہونا چاہیے مداومت نہیں ہونی چاہیے یہ درمیانی راہ یہ تو ہم ہماری عمر آٹھ سال ہو گئی مداومت دیکھ رہے ہیں اور اس کو اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ قابل حساب سمجھا جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سمجھائیں اور پھر اس پر عمل نہیں جب آپ اس کو جب ہم ساٹھ سال سے اس کے اوپر آپ مدعمت کر رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں اور ایک عالم نہیں یعنی تقریبا سب چوٹی کے جو عالم ہے سیخ الحدیث ہے سب یہ کر رہے ہیں جب مسئلہ وہ ایک یہ بھی تو ہماری غلطی ہے جب مسئلہ بار بار بیان ہوگا تو جو چاہے گا کرے گا جو چاہے گا نہیں کرے گا اب دماغ سے وہ چیز نکل جائے گی بیان ہوتا رہے گا اس کا یہ درجہ ہے مبارک بس دماغ سے لازم ہونا ضروری ہونا نکل جائے گا اچھا ہم تو اس پر عمل نہیں وہ اس کے اوپر مداحمت ہو رہی ہے نا مداحمت ہو رہی ہے لیکن اگر آپ فرض اور ضروری کا درجہ دیتے ہیں تب جا وہ بدعت بنتی ہے اور اگر آپ مستحب کے درجے میں رکھتے ہو اگر آپ مداوت کر رہے تو وہ تو اب وہ فرض ہی کے درجے یا واجب کے درجے میں مسئلہ اہتمام کا ایک مسئلہ ہے اسرار کا اہتمام سے بداعت نہیں بنتا اسرار سے بداعت بنتا تو ہم تو اس پر عمل بھی کرتے ہیں ہم کبھی سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں سدنت شروع کر دیتے ہیں یہ مسئلہ ہم نے بہت گہرائی سے جائزہ لیا